ناظرین آپ تمام حضرات کا اس پروگرام میں استقبال ہے خوشآمد ہے شیخ محترم بھی ہمارے تشریف لا چکے ہیں اور چونکہ وقت بہت ہی کم رہتا ہے ابھی پندرہ بیس منٹ کے بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا لہٰذا میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے صرف یہ اعلان کرتے ہوئے کہ انشاء آنے والے جمعہ اور اس کے بعد والے جمعہ کو چار بیس سے سعودی عرب کے ٹائم مطابق پانچ چالیس تک جو ہے پروگرام رہے گا چار بیس یعنی مغرب کی نماز کے بعد شیخ کے تو ان شاء اللہ شیخ کو ایک گھنٹہ بیس منٹ کا وقت مل جایا کرے گا تو میں اور یہ ان شاء اللہ اعلان آتا رہے گا ہم لوگوں خدمت میں ٹائمنگ جو بھی تبدیلی ہوگی چونکہ شیخ ہندوستان سے پروگرام کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں سعودی عرب کے اندر ہیں ڈھائی کا فرق پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹائم ادھر ادھر سے نکالنا پڑتا ہے تو بہرحال آج تو چار ہی بجے سے پروگرام شروع ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد شیخ جائیں گے نماز پڑھنے اور نماز کے دوران سوال و جواب کی نشش رہتی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سوال تیار کر کے رکھیں اور درجمی سے شیخ کے پروگرام کو سنیں اللہ تعالی شیخ کے فات فرمائے اور شیخ سے گزارش ہے کہ شیخ درس کا آغاز فرمائیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ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 قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اور مسلمانوں کی نہ صرف تعلیم کے لیے بھیجا تھا بلکہ اللہ تعالی نے ان کے تزکیے اور تربیت کے لیے بھی بھیجا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی پہنچا دیں اور انہیں بتا دیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ لوگوں کو اس آئے ہوئے علم کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس آئے ہوئے علم کے مطابق عمل کرنے والا بنائے اور ان کے جذبات کی اور ان کے اعمال کی اصلاح کریں صحیح اعمال کے اہتمام کا ان کے اندر اس کی استعداد پیدا کریں اور برے اعمال سے بچنے کی بھی قوت اور تقویٰ ان کے اندر پیدا کریں لہذا جہاں دین کی معلومات ضروری ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اس معلومات کے مطابق جینے والا بنے علم کے ساتھ ساتھ اگر عمل آئے اور عقیدے کے ساتھ ساتھ اگر عقیدے سے متعلق جذبات بھی انسان کے اندر پیدا ہوں تب جا کر ایک انسان واقعی انسان ایک مسلمان ایک مومن بنتا ہے اسی تعلق سے کتاب الجامے میں وہ ساری احادیث ہم دیکھ رہے ہیں جن میں ایک مسلمان کو فقی احکام کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے مزاج اور اپنے قلب کی کیفیات کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کو کیسا بننا چاہیے تو آخری جو حصہ ہے کتاب اس کتاب میں بلغ المرام میں جو آخری فصل ہے کتاب الجامع میں اس کی احادیث ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے جو باب اب ہم مطالعے میں وہ کتاب الجہدی جو ہے اس سے متعلق باتیں اس میں ہیں الزد والورع تو آج ہم اس درس میں حدیث نمبر 6 دیکھیں گے پچھلے درس میں ہم نے احفد اللہ يحفظ اس حدیث کی شرح دیکھی تھی آج ہم زہد سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے جو واقعی اس باب کا اصل عنوان ہے باب الزہد والورع تو جو زہد ہے اس سے متعلق جو بنیادی حدیث اس باب میں ہے اس کو ہم آج کے درس میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ بھی حدیث انشاءاللہ ہم دیکھیں گے حدیث کے الفاظ ہیں یہ حدیث نمبر چھ ہے ونساسا دن فعال جا ارج البی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وسنده حسن سال ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه سيریات ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے مجھے ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی عطا فرمائیے اذا عمل تو ہو احبنی الا کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں زہد اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے مال و دولت اور جو بھی چیزیں جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی زہد اختیار کر لو وہ بھی تم سے محبت کریں گے اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے شیخ البانی نے اسحیہ میں حدیث نمبر 944 کے تحت کہا ہے کہ اس کی سند متابعات اور شواہد کی وجہ سے صحیح ہے یہ ایک بہت ہی جامع حدیث ہے جس میں ایک انسان کو اللہ کی محبت پانے کا آسان ذریعہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے قلب کی حالت کو صحیح کر کے اللہ کا اور بندوں کا محبوب بن سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک بندے کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کا اہتمام کرے جن سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بندے کا اس بات کو طلب کرنا کہ لوگ اس سے محبت کریں آپسی بھائی چارہ بڑھے آپس میں محبت بنے یہ بری بات نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں میں مطلوب یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے تو پہلا جو حصہ حدیث کا ہے صحابی کہتے یا رسول اللہ عبد الدا ملتو احب بنی الله و احبنیس کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں اس عمل کا اہتمام کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں کیونکہ بعض اوقات انسان اللہ کی محبت میں بہت ساری چیزیں کرتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق رہ جاتے ہیں اس سے وہ نفرت کرتے ہیں عبادات میں لگ جائے انسان تو لوگوں کے حقوق رہ جاتے ہیں وہ نفرت کرتے ہیں یا اسی طرح سے انسان حق کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف تو محبوب ہوتا ہے لیکن پھر لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں پہ تنقید کرتا ہے ان کی غلطیاں بیان کرتا ہے اور یہ چیز انسان کے لیے دکھ کا اور مصیبت کا ذریعہ بنتی ہے تو صحابی چاہتے تھے کہ میں خواہ دنیا میں مصیبت نہ اٹھاؤں ایسا کوئی عمل میرے پاس ہو جو شریعت اعتبار سے مجھے اللہ کا محبوب بھی بنائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے یہ ریاکاری کاری نہیں ہے ایک انسان لوگوں کے پاس مقام بنانے کی کوشش کرے دینی عمل کے ذریعے سے نہیں بلکہ یہ لوگوں کی محبت کیسے پائی جائے کیسے آپس میں ایک دوسرے سے مسلمان محبت کریں تو یہ جو چیز ہے یہ اسلامی حل اس کا کیا ہے اسلامی نسخہ اس کا کیا ہے صحابی نے پوچھا شیخ سال آل شیخ کہتے ہیں قول عمل صحابی کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ یہ پیدا ہو جائے اللہ کی محبت بھی ملے لوگوں کی محبت بھی ملے کہتے مایو شیرو انابیا فقیہ ان محبت اللہ کہتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کو اللہ تعالی نے یہ گہری سمجھ دی تھی کہ یعنی یہ جو چیز ہے اللہ کی محبت عمل کے ذریعے سے ملتی ہے ہم کیا چاہتے ہیں بس ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے اللہ ہم سے محبت کرے صحابی جانتے تھے وہ مسلمان تو ہیں لیکن اب اللہ کی محبت پانے کے لیے مجرد اسلام قبول کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ محبت کے بھی مراتب ہیں تو جیسے جیسے بندہ ایسے اعمال کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہیں جن اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے تو ان اعمال کے کرنے کے نتیجے میں بندہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ کی محبت پانے کے لیے وہ عمل کرنا پڑتا ہے جو اللہ کو پسند ہے تو کہتے کہ صحابی کو یہ بات معلوم تھی صرف اللہ کی محبت کی تمنا کرنا کافی نہیں کہ کاج کے اللہ ہم سے محبت کرے یہ پہلا مرتبہ ہے یہاں رکنا نہیں ہے بندے کے دل میں چاہت پیدا ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کریں یہ پہلا مرحلہ ہے لیکن یہاں رکنا نہیں ہے بلکہ اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہے تو میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے ہم یہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں صحابی یہ جانتے تھے کہ ہم کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے اللہ کی محبت پانے کے لئے اللہ کے محبوب اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمانے، حکمانے، حکمت والوں نے یہ بات کہی ہے اللہ تعالی نے جن لوگوں کو علم و حکمت سے نوازا ایسے لوگوں کا کہنا ہے کمال یہ نہیں ہے کہ تو اللہ سے محبت کرے کمال یہ ہے اصل فضل کی چیز یہ ہے اصل فضیلت اور شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تج سے محبت کرنے والا یہود اللہ سے محبت کرتے تھے دعوی کرتے تھے نہ اللہ سے محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حلال کو بھی حرام کر لیا اور رحبانیت اختیار کر لی لیکن کیا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا نہیں غیر المقبوب یار والی یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور نصارہ اللہ کے نزدیک گمراہ قرار پا ہے اللہ کی محبت پانا اصل ہے ایک آدمی محبت میں بہت سارے اعمال اپنی طرف سے کرنے لگ جاتا ہے بدعات ایجاد کرتا ہے ایسے عقیدے گھڑ لیتا ہے اللہ کے بارے میں اللہ کے مقرر بندوں کے بارے میں جن کے نتیجے میں وہ اللہ کا مقبوض ہو جاتا ہے اللہ اسے نفرت کرتا ہے تو اللہ سے محبت کرنا بعض اوقات ضائع ہو جاتا ہے اصل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کا محبوب بنے اللہ اس سے محبت کرے یا اصل ہے اور اللہ محبت کرے اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اللہ ہم سے محبت کرے اس کے لیے من مانی کو چھوڑ کر رب کی پسند کو اپنانا پڑتا ہے ہم کو جو جی محبت میں انسان کیا کرتا ہے جو جی می کرتا ہے مجھ کو کیا پسند ہے وہ کرتا ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی پسند کو دیکھا جائے یہ محبت کا تقاضا ہے سچا محبت کرنے والا وہ, وہ ہے جو یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو کیا پسند ہے نہ یہ کہ مجھ کو کیا پسند ہے تو کہتے کہ کال اب علما بعض ایسے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے علم و حکمت سے نوازا ان کا کہنا ہے کمال یہ نہیں ہے اونچی بات یہ نہیں ہے کہ تو محبت کرے اونچی بات کمال اور شان یہ ہے کہ تو محبت کیا جائے تجھ کو محبت ملے تو اللہ کی محبت پانے کے لیے اس حدیث میں نسخہ دیا گیا ہے نہ صرف اللہ کی محبت بلکہ لوگوں کی بھی محبت کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں از ہدف دنیا یو ہب اللہ تو دنیا میں زہد اختیار کر اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا میں سمجھتا ہوں یہاں وقت ہو گیا ہے تو یہ جو حصہ ہے ہمارا تو اس کو ہم انشاءاللہ اللہ نماز کے بعد معذرت کے ساتھ لیکن وقت نماز کا ہے تو اس میں معذرت کی بھی بات نہیں ہے تو نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ ہم اس بقیہ حصے کو حدیث کو اور دوسری حدیث بھی جو ہے اس بات میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اکول وسط فی اللہ شیخ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں مغرب نما پڑھ کر آتے ہیں انشاءاللہ پھر شیخ درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تب تک ہمارے بھائیوں میں کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہے کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں تاکہ وقت کا صحیح استعمال ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم کو شماسل کر سکیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شیخ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے قریبی رشتے دار بینک سے پیسے لے لون لے تو ہم ان کے پاس ہم تو خلاف نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی ساتھی یا ہمارے رشتے میں سے کوئی بینک سے لون لیتا ہے تو کیا ہم کو ان کے گھر جانا چھوڑ دینا چاہیے اس کا جواب یہ کہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے ان کے گھر جانا چاہیے اور ان کی صلاح کی کوشش کرنی چاہیے ان کو واضح نصیحت کرنا چاہیے چھوڑ دینے سے واضح نصیحت نہیں ہوگی اور آج کے دور میں چھوڑ دینا یہ فائدہ نہیں ہے چھوڑ دینے میں جب فائدہ ہو تب انسان اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت دین کی دعوت حکمت کے ساتھ مرتب ہے جب چھوڑنے میں حکمت رہے گی فائدہ رہے گا تو چھوڑ دیا جائے گا اور جب چھوڑنے میں فائدہ نہیں رہے گا تو نہیں چھوڑا جائے گا اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ہمیں دعوت کھائی ہے حالانکہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ وہ بھی حرام کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں اور بہت سارے گناہ کا کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کے یہاں دعوت کھائی تو لہٰذا اگر کوئی آدمی ہے کہ اس کے یہاں حرام حلال مال بھی ہے حرام مال بھی ہے تو وہ حرام مال کا ذمہ دار ہم اس کو سمجھائیں گے اگر وہ دعوت دیتا ہے اس کی دعوت بھی قبول کی جائے گی اور اس کی دعوت رد نہیں کی جائے گی الا یہ کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کا پورا کا پورا حرام کاروبار کا ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے یا اس طریقے سے اور جو حرام ہے شریعت کے اندر مکمل طور پر صبح سے لے کر کے آخر تک اس کا معاملہ الگ ہے لیکن جس کی کمائی مشکوک ہو یا مخلوط ہو مخلوط یعنی حلال اور حرام دونوں ہو تو اسے انسان کے ہیں دعوت کھائی جائے گی اور جا کر کے اس کو نصیحت بھی کیا جائے گا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا کہ اس کو چھوڑ دیں نہیں بلکہ ہم حکمت کے ساتھ اس کے ساتھ رویہ بنائیں گے اور اسے سمجھائیں گے بھی اور اسے یاد نصیحت بھی کریں گے جی ایک سوال یہ ہے کہ تحجد کے وقت میں نماز نہیں پڑھ کے خالی دعا کر سکتے ہیں کیا ہاں بالکل کر سکتے ہیں دعا کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں ہے آخری پہر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر دن آسمان ہے دنیا پر اور کہتا ہے کہ کوئی ہے دعا کرنے والا کوئی ہے مانگنے والا میں اس کی ضرورت پوری کروں اس کے سوال کو دوں تو دعا بھی انسان کر سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور نماز پڑھے گا اسے زیادہ عجر ملے گا لیکن دعا کرتا ہے دعا کرنا بھی عجر ہے اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے تو دعا تو بہت بڑی عبادت ہے لہٰذا انسان تعجر بھی نماز بھی پڑھے نماز بھی عبادت, اور اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر بھی دعا کرے نماز کے علاوہ اوقات میں بھی دعا کرے آخری پہر میں جب اللہ تعالیٰ کے وقت ہوتا ہے تو اس وقت یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے بیان کیا گیا ہے تو دعا انسان کرے گا نہ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ قبول کرے گا جی اسی سے ریلیٹڈ سوالات ہیں بینک میں کام کرنے والے رشتے داروں کے یہاں کھانا پینا یا ان سے لین دین پھر آپ نے تو اس جواب دی دیا پھر اسے دوبارہ یہ سوال کیے لو. جواب دے دیا ہوں میں کہ ان سے لین دین کرنا بھی جائز ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے لین دین کیا آپ کی وفات ہوئی تو آپ جو درا تھی وہ جو ہے یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی آپ ان سے کھانے پینے کے سامان لے آپ ان کی دعوتیں قبول فرمائی اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے ہاں جو کی دعوت قبول کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں دعوت غبول کیجیے جا کر اس کو سمجھائیے بھی اس کو نصیحت بھی کیجیے اگر مکمل طور پر چھوڑ دیں گے تو اس کی صلاح کیسے ہوگی اس کی دشمن تو ہی چاہتا ہے یا شیطان کہ بھائی ہم ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جائیں تاکہ کوئی کسی کو نصیحت نہ کر سکے تو اس لیے ہم ان کے ساتھ جائیں گے حکمت کے ساتھ ان کو بتائیں گے سمجھائیں گے لہذا ان کی دعوت بھی کھانا جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے الا یہ کہ میں نے بتایا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کی شروع سے آخر تک پوری کی پوری حرام کمائی ہے تو مکمل طور پر فلمی دنیا میں رہتا ہے وہ بت بناتا ہے بت بیچتا ہے شراب بیچتا ہے شراب کا کاروبار کرتا ہے مکمل ٹوٹلی totally اس کے بارے میں معلوم ہے کہ پورا حرام کاروبار ہے تو اس صورت میں اس کے ہاں انسان جو ہے نصیحت کرنے کے لیے جائے لیکن اس کی دعوت وغیرہ کھانا صحیح نہیں ہو غلط ہے یہ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کی کمائی مخلوط ہے آمدنی مخلوط ہے اس کا مال مخلوط ہے حلال حرام دونوں ہے تو ہم کھائیں گے آرام کا ذمہ دار وہ ہوگا ہم ملال سمجھ کر کھائیں گے ہنستے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہاں دیا گیا اور ہم بھی پک رہے تھے ہمارے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ تو صدقہ دیا گیا بریرا کو تو مادی نے کھایا کہا یہ ان کے لیے صدقہ میرے لیے ہدیہ ہے ان کے لیے صدقہ میرے لیے حدیہ ہے جی ہاں اس لیے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا مخلوط ہے مال تو اس کے یہاں دعوت کھائی جائے گی کوئی حرج کی بات نہیں جی اللہ خیش ایک اور سوال یہ کہ دنیا اور دین کی پڑھائی میں بیلنس کس طرح کریں جی دنیا اور بیلنس میاں روی کیسے اختیار کریں دونوں میاں روی یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے دین کو ترجیح دینا ہر حال میں انسان دین کو ترجیح دے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم بھی حاصل کرے اور دنیا کا بھی علم حاصل کرے اور انسان جہاں رہتا ہے اس کی اسے اس علاقے کی ضرورت کا خیال رکھے مان لیجیے آپ ایسے علاقے میں جہاں علماء ہی نہیں ہیں تو آپ دین کو ترجیح دیجئے دینی علم حاصل کیجئے اور جہاں علماء کی کثرت ہے تو آپ وہاں ڈاکٹر نہیں اس علاقے میں تو آپ ڈاکٹر بنیے انجینئر بنیے اور اس علم کو بھی حاصل کیجئے لیکن دین بھی ساتھ میں رکھیے دین جو ہے یہ نہیں ضروری کہ آپ دین کے عالم ہی رہیں لیکن دین پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے عالم کے لئے بھی غیر عالم کے لیے بھی کے لیے بھی غیر تعلیم کے لیے تو عمل انسان کرے اور دین پر عمل کرتے ہوئے دیگر دنیای علوم انسان حاصل کرے اور وہ او ضرورت کے لحاظ سے انسان کرے جہاں رہتا ہے جس علاقے میں یا جس ملک میں رہتا ہے وہاں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کے لحاظ سے انسان یہ قدم اور دونوں کے یعنی اس طرح کا معاملہ اختیار کریں جی سوال یہ ہے کہ وظیفے وظیفے پڑھتے ہیں کیا وہ جائز ہے جیسے شادی کا وظیفہ ایگزام کا وظیفہ وغیرہ دیکھیے وظیفے تو یہ جو اہل بدعات ہیں یا اس طریقے سے جو صوفیہ ان کی طرف سے وظیفہ کا نام آیا ہے آدیش میں قرآن میں ذکر کا لفظ آتا ہے ذکر ہے دعا ہے یہ آتا ہے وظیفے وغیرہ یہ جو ہے یہ کیا نام ہے یہ اسلامی نام نہیں ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دعائیں اور ذکر تو عام ہوتی ہیں انسان کو ہمیشہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے جی اور اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں لیکن ہر چیز کے لیے الگ سے ذکر نہیں ہے کہ شادی کے لیے انسان ذکر کرے اور کاروبار کے لیے انسان ذکر کرے اور اور اس طریقے اور بہت سارے چیزیں ہیں تو ہر ایک کے لیے نہیں ہے امتحان کے لیے انسان فکر کرے امتحان میں کامیابی کے لیے انسان کوئی ذکر بتا دے کہ یہ دعا کرو تو ایسا نہیں ہے اور یہ کہ آپ اسی کو اس کے لیے خاص سمجھیں کہ امتحان کے لیے دعا ہے یہ شادی کے لیے دعا ہے, یہ فلاں کے لیے دعا ہے ایسا کچھ نہیں آپ اللہ تعالیٰ سفری زبان میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں اواد عطا فرما قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں یا ہمیں بیوی عطا فرما اللہ تعالیٰ تو امتحان ہمیں کامیابی عطا فرما اب اس کے لیے خصوصی طور پر امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے عام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے متعلق جو ذکر ہیں وہی آپ کریں گے لیکن اس کو اس کے لیے خاص کر دینا کہ آپ اس کو پڑھیے یہ سب جو ہے سننے سے ثابت نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ سے امید دعا کیجئے اور بنا فی دنیا ہسنا پھر آخرت ہسنا وقنا بننا سلحانہ تمنا ظالمین ہمیشہ انسان اس کو پڑھے مصیبت میں پڑھے پریشانی میں پڑھے اور ربنا اللہ سے دنیا ہنسنا انسان اس کو پڑھے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے سوال کیا گیا ہے لیکن یہ سمجھنا کہ یہ شادی کے وقت کے لیے دعا ہے یہ امتحان میں کامیابی کے لیے دعا ہے یہ کرونا کے لیے دعا ہے جیسے کہا تھا نا تقیس مانی صاحب نے کہ جو ہے کسی نے خواب میں دیکھا وہ پتا نہیں کتنی بار چلا کیا انہوں نے سچے انسان ہیں اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے سل تمہارے پاس آئے اور کہا یہ پڑھو سبحان اللہ ہے وہ ہم یہ سبحان اللہ کیا ہے وہ جو آیت ہے اس کو ایک سے ایک مرتبہ پڑھنا ہے کچھ کہا تھا انہوں نے کوئی قرآن کی آیت بتائی تھی کہ اس کو آپ پڑھیے ایک ایک مرتبہ تو کیا وہ کرونا کے لیے وہ آئے ہے یہ اس سوال یہاں پر ہے تو عام آیت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اس کو ہم خاص اگر کر دیں گے کرونا کے لیے یہ, یہ دما بیماری کے لیے یہ کینسر کے لیے اور یہ جو ہے ٹی بی کے لیے اور یہ جو ہے فلاں بیماری کے لیے فلاں بیماری کے لیے تو ایسا نہیں ہے یہی پر بدات آ جاتی ہے آپ عام دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے خیر کی, کی امید رکھیے اللہ کے اللہ میں انسان اس کو پڑے بیماری سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہ پارٹیکل فلاں بیماری ہی کیے دعا ایسا نہیں ہے یہ عام دعائیں ہیں عام ذکر و اذکار ہیں آپ شریت سب کے لیے ہے عام لوگوں کے لیے سب کے لیے ہے لہذا اس کو خاص کر دینا کہ امتحان میں کامیابی کے لیے یہ ذکر ہے اور فلا یہ ذکر ہے اگر اس, کا, اس میں نہیں آیا ہے اس کے اندر اس کو خاص کر دینا ہے غلط ہو جائے گا اس لیے انسان عملی طور پر اللہ تعالیٰ دعا کرے اولاد کے لیے دعا آتی ہے رب حبری صحیح یا جی اس طریقے سے عام بیماریوں کے لیے ہے, لیکن اس کو خاص کر دینا کہ بھائی کرونا ہی کے لیے اس کو پڑھنا ہے سب اس کے سے بدا داخل ہو جاتی ہے جی. Uh, سوال یہ کہ کیا ایک وضو سے ساری نماز پڑھ سکتے ہیں اور کیا میک اپ سے نماز قبول ہو جاتی ہے ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ ہر وہ نماز کے لیے وضو کریں آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے وضو ہونے کے باوجود بھی وضو رہنے کے باوجود بھی ہر نماز کے لیے آپ وضو کرتے تھے لیکن آپ نے کبھی کبھی ایک وضو سے کئی اور دو تین نمازیں پڑھی ہیں آسانی کے لیے اور اس بات کو جائز کرنے کے لیے ورنہ اثر یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے انسان رضو کرے باوجود ہے تو بھی میک اپ سے بھی انسان عورت کی نماز ہو جائے گی میک اگر حرام حرام کرتی ہیں تو غلط ہے وہ اس کا گناہ ان کو ملے گا لیکن جہاں تک نماز کی صحت کا مسئلہ ہے تو نماز صحیح ہوگی لیکن اگر وہ حرام کارو کر جیسے اپنی پلکوں کو سنوارتی ہیں اور حرام میک اپ کرتی ہیں تو ان کا ان کو گنا تو اس کو گنا ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی یعنی کہ جھوٹ بولنے کی وجہ کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا نماز نہیں ہوگی تو نماز ہو جائے گی لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ میک اپ کیا شریعت کے دائرے میں ہے شریعت سیر کر کے اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو ٹھیک ہے اگر شریعت سیر کر کے تو نماز ہو کو میک اپ کا گناہ ملے گا اور اگر کوئی میک اپ ایسا ہے جس کی وجہ سے عورت کا وضو ہی نہیں ہوتا شیخا کہ میں معذرت چاہتا ہوں جراط کر رہا ہوں میں नहीं नहीं رہا ہوں. नहीं لیکن नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। اگر ناخن پالش لگا تو پانی نہیں پہنچتا نہیں ہوگا جی ہاں لگنا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے کیونکہ سارے لوگ پچھلی دفعہ جب آپ اعلان کیے تھے بہت کم لوگ تھے اب زیادہ لوگ دوبارہ ہاں دوبارہ اعلان کر رہا ہوں یہ کہ آنے والے جمعہ اور اس کے بعد والے جمعہ کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق چار سے پانچ چالیس تک انشاءاللہ شیخ کا درس ہوگا ایک گھنٹہ بیس منٹ چار بیس سے چار پانچ چالیس تک جی ہاں اور سعودی عرب کا ٹائم بھی شیخ انہوں نے لکھ دیا نصلا صاحب نے نسول لکھا اس میں اور انڈیا میں چھ پچاس سے آٹھ دس تک چھ پچاس سے آٹھ دس تک رہے گا آنے والے جمعہ سترہ اور چوبیس سپٹمبر کو اور ابھی شیخ کا درس ختم ہو گئے یہاں مغرب کی ادان ہو جائے گی ہمارے یہاں اور ادان کے بعد میرا دعوت سینٹر میں درس رہتا ہے اس لیے ہماری اس گفتگو کو بھی افتتاحی اختتامی کلماس سمجھ کر کے میں شیخ سے پہلے ہی سے کر رہا ہوں کہ شیخ آپ کے درس سے پہلے ہی ہوتا ہے ایک دو منٹ مجھے جی نکلنا پڑے تو شیخ کا درس ختم ہوگا کہ ادھر یہاں بھی ادان ہو جائے گی مغرب کی تو انشاءاللہ شاء اللہ آنے والے ہاں ٹائمنگ کی تبدیلی کر دی تھی چار بیس سے لے کر کے تعلیم اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ کے ان سے فائدہ اٹھائے ہم شیخ کے بے حد شکر گزار ہیں اپنا قیمتی وقت میں دیتے اور ہم سب کو ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کی اور آپ لوگ الحمد نبینا محمد اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جواب میں فرمایا فی الدنیا یحبک اللہ تم دنیا میں زہد اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا سوالی پیدا ہوتا ہے کہ زہد کیا ہے عربی زبان کے اعتبار سے ابن فارس کہتے ہیں زحدا زا وا و اس میں تین حرف ہیں زہ اور ہا اور ڈال اور لفظ آتا ہے عربی زبان میں ماضی کا جو سے رسم ہے اس سے آتا ہے زہیدہ کہتنے اصلن یدل علی قلت الشی یہ اصل ہے جو کسی چیز کی قلت کی طرف دلالت کرتی ہے یعنی زہد کے معنی قلت کے ہوتے ہیں کمی کے ہوتے ہیں کمی کرنا یہ زہد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک و تناعم فئن عباد اللہ لیسو بالمتناعمین امام احمد اور امام البحقی نے شعب المان اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر 2668 اور حدیث حسن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان میں سے متقیوں کو اور پرہیزگاروں کو خاص طور سے اس بات کی ترقی کی کہا کہ یا و تنعم خبردار نعمتوں کے عادی ہونے سے بچو بہت زیادہ نعمتوں میں انسان کا جینا اس سے بچو فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ بِالْمُتَنَعِمِينَ اس لیے کہ اللہ کے بندے یعنی اللہ کے خاص بندے اللہ کے نیک بندے دنیا میں بہت زیادہ نعمتوں کے عادی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ایک انسان جب نعمتوں کا عادی ہوتا ہے تو کبھی نعمتوں کی کمی اگر ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر حرام کی طرح جائے نعمت کا عادی ہو جائے اللہ کو بھول جاتا ہے نعمتوں کا عادی ہو جائے سرکش ہو جاتا ہے نعمتوں کا عادی ہو جائے آخرت کو بھول کے دنیا میں لگ جاتا ہے تو کہا کہ یا قوتنام خبردار نعمتوں ہی میں جینے سے یعنی بچو نعمتوں کے عادی ہونے سے بچو تو یہاں پر بتایا گیا کہ نعمتوں کی قلت انسان کی زندگی میں ہو وہ عادی نہ بنے بہت ساری چیزوں کو چھوڑے سادہ زندگی گزارے یعنی کرے کہ نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دل میں لالچ ہو اس کے دل میں رغبت ہو تو قِلّت یہاں پر مراد ہے اسی طرح سے رغبت کی قِلّت ہو یعنی نہ صرف یہ کہ نعمتوں کو اپنے اطراف نہ پھیلائے بلکہ دل میں بھی نعمتوں کی رغبت نہ ہو۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ تعالی وکانو فیہ من الزاہدین قران کریم میں اللہ تعالی فرمائے کہ وکانو فیہ من الزاہدین کہتے ہیں کہ ازہد قِلّت الرغبت فی شیء زہد عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کی رغبت کی قلت یعنی دل میں کسی چیز کی بہت اٹریکشن اور رغبت اور چاہت اور اس کی طرف دل کا مائل ہونا نہ ہو بلکہ اس میں کمی ہونے کو کہتے ہیں رغبت کم ہے تو دنیا کی طرف رغبت نہ ہونا اس حد فی دنیا کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان قلب کی سطح پر دنیا کی رغبت کم کرتے ہیں اس کے مقابلے میں آخرت کی رغبت رکھے اسی طرح سے اپنے اطراف نعمتوں کو اکٹھا کرنے میں نہ لگے بلکہ کم سے کم میں جینے کا عادی ہو عبداللہ ابسد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر یا ایک چٹائی پر آپ لیٹے وقام وقت ارسارفی جمبی ہی جب آپ بیدار ہوئے اور اس سے اٹھے تو آپ کے اہلو پر اس کے اثرات تھے چٹائی کی یا بوری کے اثرات تھے بالکل فق النا رسول اللہ <وِضَّاع> ہم نے کہا اللہ کے رسول کاش کہ ہم آپ کے لیے اچھا سا بچھونا بنا لیتے جس پر آپ آرام کرتے دنیا ماں دنیا اللہ کرا کے بن آپ نے کہا میرا اور دنیا کا کیا لینا دینا میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے ماں اناف دنیا اللہ کرا کے میں دنیا میں بس ایسا ہوں جیسے ایک سوار مسافر ہوتا ہے دنیا میں میری مثال ایسی ہے میرا حال دنیا میں ایسا ہے میں اپنے آپ کو دنیا میں ایسا سمجھتا ہوں جیسے ایک مسافر ہو سوار ہو تھوڑی دیر کے لیے ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس نے راحت لی اور اس کے بعد پھر اس پیڑ کو چھوڑ کے اپنے سفر پہ نکل گیا پھر اسی طرح سے دھوپ میں نکل گیا تو تھوڑی دیر کے لیے راحت لینا لیکن باقی زندگی میں اپنی منزل کی طرف چلتے رہنا چاہے دھوپ کیوں نہ ہو اس کو کہتے ہیں آخرت کا مسافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے نہ صرف کہ قلبی سطح پر آپ کا یہ احساس تھا بلکہ آپ کی عملی زندگی اسی احساس کی عکاسی کرتی تھی اسی کا اظہار تھی اس حدیث کو امام احمد ترمدی ابن ماجا حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ سہیل جامع صغیر میں حدیث نمبر پانچ پر شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے زود کی یہ مانا کہ نعمتوں میں آدمی سیدھا سادھا جی کم سے کم آرام کم سے کم راحت کم سے کم نعمتوں میں جیے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی لذتوں کی دنیا کی زیب و زینت کی حکارت اور یہی وہ حقارت ہے جو قلت کا سبب بنتی ہے کسی چیز کی دل میں حکارت ہو تو اس کی طرف دل راغب نہیں ہوتا ہے اور آدمی اس کی کثرت نہیں کرتا ہے اس سے دور رہتا ہے ابن رجب رحم اللہ فرماتے فِي عَنْهُ کسی چیز کی حقارت اور قلت کی وجہ سے اس سے اعراض کرنا اس کو اوائڈ کرنا اس کو زہد کہتے ہیں ابن رجب کہتے ہیں کسی چیز کو کم سمجھ کر کچھ بھی نہیں ہے اس کی یعنی کم ہے یہ یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے چھوٹی چیز ہے اور اس کے دل میں حقارت ہو حقیر ہے یہ کسی اور چیز کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں جنت کے مقابلے میں یہ حقیر ہے اس کی حقارت اور قلت کی وجہ سے اس سے اعراض کرنا اس کو نظر انداز کرنا اس کو اوائڈ کرنا اس کو زہد کہتے ہیں بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے آپ سے لوگ آپ کے دائیں بائیں تھے فمر اسک آپ ایک بکری آپ کو دکھائی دی جو پڑی ہوئی تھی مری ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے اس کے کان تھے فَتَنَ وَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ آپ نے اس مردہ بکری کو کان پکڑ کے اٹھایا اس طرح سے پڑی بھی تھی مردہ بکری ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم آپ نے کہا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرے گا کہ ایک درہم کے بدلے اسے یہ بکری مل جائے کون چاہتا ہے کہ ایک درہم کے بدلے اس کو خریدے فقال ما نحب أن هو لنا بشيء وما نصنع به سامنے کالا کہ رسول ہم اسے تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ کچھ دے کے سل لے ہم اس کو کریں گے کیا لے کر اس مردہ بکری کو ہم لے کر کریں کیا قال اتحبون انه لكم اپ نے کہا کیا تم یہ پسند کرو گے تمہیں یہ پسند ہے کہ یوں ہی تم کو یہ مل جائے مفت میں قالوا والله لو كان حيا کانا عيبا فيه لانه اسك فكيف هو بميت فكيف کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو عیبدار ہوتی کون لیتا ہے اس کو عیب کی وجہ سے کہ چھوٹے چھوٹے کان اس کے ہیں تو زندہ ہوتی تب بھی عیبدار تھی اور اس لئے کہ وہ چھوٹے کان والی ہے اور اب تو مری ہوئی ہے اب, اب لے کے کریں گے کہ ہم اس کو فَقَالَ فَوَاللَّهِ لَدْدُنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ کا اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ جو بکری تمہاری نگاہوں میں جتنی حقیر ہے اللہ کی نگاہ میں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے ایک مردار سے زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا بے قیمت ہے جتنا تم اس سے نفرت کر رہے ہو مفت میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو تمہاری نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے خریدنا تو دور مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں اتنا اس کو ہیٹ کر رہے ہو تم لوگ اتنا اس کو ناپسند کر رہے ہو یہ جو پوری دنیا ہے اس میں باغات ہیں اس میں محل ہیں اتنے بڑے بڑے سارے دنیا کی زیب و زینت ہے سونا چاندی مال دولت اور یہ سب کچھ دنیا میں اللہ کے نزدیک اس مردہ بکری سے بھی زیادہ یہ بے قیمت ہے کیوں کیونکہ دنیا اللہ سے پھیرتی ہے جنت اللہ کے دیدار کی جگہ ہے تو کہا کہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی حقیر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا احتقار دنیا میں ہو زہد کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی حقارت آخرت کے مقابلے میں انسان کے دل میں ہو امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب زہدی و رقائق میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر 2957 ابن نو سو اللہ علیہ فرماتے ينفع کہتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ جو چیز آخرت میں نفع نہ دے آدمی اسے چھوڑ دے جو چیز آخرت میں فائدہ نہ دے آدمی اسے چھوڑ دے غیر ضروری چیزیں جو آخرت کے سفر میں بوجھ بن جاتی ہیں غیر ضروری چیزیں جو آخرت میں انسان کو کوئی ترقی نہیں دلاتی ہے آدمی ان کو چھوڑنے کی ہمت اور حوصلہ کرے مدارجین میں ابن قیم نے قول کا ذکر کیا ہے تو اللہ کی محبت پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز جو اللہ سے غافل کرتی ہے آخرت سے غافل کرتی ہے آدمی اس میں بقدر حاجت اپنے آپ کو منہمک کریں ظہر یہ ہے کہ جو دنیا اللہ سے غافل کرتی ہے آخرت سے غافل کرتی ہے اس کی حقارت انسان کے دل میں ہو اور آدمی کم سے کم میں اس کو کیونکہ ضرورت ہے اس کی کھائے گا پیے گا ضرورتیں ہیں لباس ہے اس کے لیے تجارت ہے اس کے لیے تو گھر اس کو لگتا ہے سواری اس کو لگتی ہے کم سے کم میں آدمی جینے کی کوشش کرے یہ اعلیٰ درجہ ہے درجہ ہے ان کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بقدر حاجت بس آگے اللہ کے رسول دوسرے ایک تو مسئلہ حل ہو اللہ کا محبوب کیسے بنے جو اللہ سے غافل کرے اس سے حکارت اور تقل دوسرا یہ کہ لوگوں کی محبت کیسے ملے گی کہا وزفیس یو ہیب کاس کہا کہ جو لوگوں کے پاس ہے مال دولت عہدہ اور نہ جانے کتنی ساری دنیا کی چیزیں جو لوگوں کی ملکیت میں ہیں اس سے اختیار کر اس سے پرہیز کر اس سے اپنے آپ کو دور کر اس میں دل مت اٹکا کہ اس کی چیز مجھے مل جائے جھگڑا کہاں سے آتا ہے اس کا عہدہ دوسرا لینے کی کوشش کرے جیسے معلوم پڑتا میرا عہدہ یہ چھیننا چاہتا ہے دشمن بن جاتا ہے نفرت کرتا ہے اس کی جیب میں جو مال ہے جب دوسرے کی نگاہ اس پر ہو اور اس کو معلوم پڑتا ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اچھا یہ مجھ سے دنیا چاہتا ہے تو جب ایک انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے پاس جو ہے دنیا یہ وہ چاہتا ہے اس کی نگاہ اس کے دل میں وہ چیز ہے اس کی طلب وہ ہے کہ اسے مل جائے مجھ سے چھین کے اس کو مل جائے نہ صرف اس سے نفرت کرتا ہے بلکہ اس کا دشمن بن جاتا ہے لیکن اگر معلوم ہو کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے پاس مال ہے میرے پاس سب کچھ ہے عہدہ ہے اور میرے پاس ساری دنیا کی چیزیں ہیں لیکن یہ آدمی اس کو اس کی ذرا بھی رغبت نہیں ہے اس کو نہیں چاہیے اس کی عزت دل میں بڑھ جاتی ہے اس کی عزت دل میں بڑھ جاتی ہے بلکہ یہ اس کا کبھی مالک نہیں بن پاتا ہے وہ اس کے مقابلے میں بادشاہ ہوتا ہے جو آدمی دنیا میں مستغنی ہو وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم رہ کے بھی بادشاہ ہے لیکن جس آدمی کے دل میں دنیا کی چاہت ہو خصوصاً ان چیزوں کی جو لوگوں کے پاس ہے وہ ان لوگوں کا غلام بن جاتا ہے اگر اس کو آدمی یاد رکھے تو دنیا میں قلت کے ساتھ وہ بادشاہ کی زندگی پا سکتا ہے وضحت فیمائن دناس یو ہب کناس جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے دل کو دور کر لے اس کی طلب چھوڑ دے اس سے زحد اختیار کر لے وہ بھی سے محبت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے فرشتے نے آ کے کہاس امام حاکم اور امام البحقی نے شعب الایمان نے اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح سے حلیت الاولیاء میں حافظ ابو نائم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام الصغیر صحیح الجام الصغیر حدیث نمبر تہتر حدیث حسن ہے کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اچھی طرح اس بات کو جان لے ان شرف, المؤمن مومن کا شرف رات میں تحجد کی نماز میں قیام اللیل کرنا رات کے وقت میں نماز میں اللہ کے آگے کھڑے ہونا یہ مومن کا شرف ہے دنیا میں بڑے خاندان میں پیدا ہونا بہت مالدار یہ شرف نہیں ہے اللہ کا بندہ ہونا شرف ہے بڑا شرف کیا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے اس مقصد کا اہتمام فرائض سے بڑھ کے نوافل میں تو کرنے لگے اللہ کی عبادت وہ عز الناس اور اس کی عزت کس میں ہے اس کی عزت انسان کی کس میں مومن کی عزت کس میں ہے لوگوں سے مستغنی ہو جائے لوگوں کا محتاج نہ ہو بعض اوقات انسان حق. یعنی مال کی یا مادی سطح پر محتاج نہیں ہوتا ہے. دل میں محتاج ہوتا ہے کاش کہ مجھے اس کے پاس جو مل جائے جب اس کے پاس اپنی ضرورتیں ہیں لیکن بعض لوگ جو ہے برتن کے فقیر ہوتے ہیں لیکن بعض لوگوں کا دل ہی جو ہے وہ برتن ہوتا ہے جو فقر و فاقے والا ہوتا ہے تو کہا کہ وہ عز ہو عزت ناس آدمی کی عزت مومن کی عزت کس میں ہے اس کا لوگوں سے مستغنی ہو جانا اسے لوگوں سے استغ ہو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا کریمن علی الناس آدمی لوگوں کی نگاہ میں عزت والا ہوتا ہے کریم ہوتا ہے شرف والا ہوتا ہے ولازال النس ویمونک اور لا کریمن علی الناس تو لوگوں کی نگاہ میں کریم ہوگا وَلَا يَزَالُ النَّاسُ <يُكْرِمونَك> اور لوگ مسلسل تیری عزت کرتے رہیں گے تیرے اکرام کرتے رہیں گے یہاں <ایدھیم> جب تک کہ تو ان کے پاس جو ہے ان کے ہاتھ میں ان کی ملکیت میں ان کی پراپرٹی میں جو کچھ ہے اس کی اس کی چاہت نہ کرنے لگے فائدہ فعل تدالی کا استخف بکھا وہ کری ہو جب انہیں احساس ہو جائے تیری نگاہ اس چیز پر ہے تیری چاہت وہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے تجھے تجھے مل جائے جب تو ایسا کرے گا وہ تجھے حقیر سمجھنے لگتے ہیں تجھے پسر, تیری بات بھی پسند نہیں کرتے ہیں. اور تجھ سے دش, تیرے دشمن ہو جاتے ہیں تجھے حقیر سمجھتے ہیں تیری بات بھی ان کو اچھی نہیں لگتی ہے اور تجھ سے تیرے دشمن ہو جاتے ہیں کب جب ان کے پاس کی چیز میں تیرا دل اٹک جائے اور انہیں احساس ہو جائے تو وہ چاہتا جو ان کے پاس ہے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے روایت نمبر 1511 ابن رجب الحمۃ اللہ فرماتے ہیں قالآ البصرہ ایک دیہاتی نے اہل بسرا سے کہا من سعید اہل حادقریا اس بستی کا سردار کون ہے اہل بسرا سے ایک دیہاتی نے پوچھا کون ہے یہاں کا سردار قالو الحسن لوگوں نے کیا کہا حسن بصری یہاں کے سردار ہے کہا بھی میں سادہ ان کو کیسے سرداری مل گئی یعنی کیا بیس اس پہ سردار بنے وہ کہا کہ قالو الى ہی ہوا عن دنیا لوگ ان کے علم کے محتاج ہیں لیکن وہ لوگوں کی دنیا کے محتاج نہیں ہے یعنی کیسے سرداری ملی باس کیسے بنے ہماری زپاہ میرے سمجھے وہ بادشاہ ہے وہ باس ہے وہ تو سرداری ملی کیسے ان کو کہا کہ لوگ ان کے علم میں ان کے محتاج ہے لیکن وہ لوگوں کی دنیا میں ان کی دنیا کی محتاج دی ہے تو یہ یہ مزاج اگر ایک مومن کا خصوصاً ایک دعی کا ہو تو یہ اس کو سیادت اور قیادت کا حقدار بناتی ہے لوگوں کی دنیا میں تماہ کرنے والا کبھی لوگوں کا قائد نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا ایک دعی انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ہم تمہاری دنیا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ مزاج اگر ہو تو ان کی بات بادشاہوں کی بات ہو جاتی ہے ان کی بات میں وہ دم پیدا ہو جاتا ہے جامع والحکم میں ابن رجب نے یہ بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کیمبر ایک سو اکتیس کہا کہ دنیا کی زیب و زینت میں سے جو کچھ چیزیں اللہ تعالی نے انہیں قسم قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں کفار کو مشرقین کو دنیا کی زیب و زینت کی مختلف قسم کی انواع کی چیزیں اللہ نے جو انہیں دی ہیں اے نبی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھنا اپنی نگاہیں اٹھا کے ان کی طرف دیکھنا تک مت یعنی رغبت کے ساتھ طلب کے ساتھ ان کی طرف مت دیکھنا قسم قسم کی نعمتیں اللہ نے انہیں دے رکھی ہیں کیوں دی ہیں لینا تینافی یہ اس لیے اللہ نے دی ہیں کہ ان کو آزمائیں ان میں ڈال کر کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں کہ نہیں یا انہی نعمتوں میں کھو کے اللہ کو آخر کو بھول جاتے ہیں ورز کو ربی کا خیرون و ابکا آپ کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے تو پھر کہاں ہونا چاہیے اللہ نے کہا ورز کو ربی کا خیر و ابکا اے نبی آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والا ہے کون سا رزق وہ جو آخرت میں ملنے والا ہے آخرت کی نعمتوں کی دو خوبیاں یہاں بیان کی گئیں کیا خیر و ابقا۔ زیادہ بہتر ہے یہ گھٹیا ہیں یہ کمتر ہے اس کی حقارت آپ کے دل میں ہونی چاہیے یہ گھٹیا ہے آخرت اس سے بہتر ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے چھوٹنے والی ہے زندگی میں یا موت کے بعد تو یقیناً تو یہ چھوٹنے والی ہے اور اس کو ربی کا خیر ان ابقا آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والا ہے تو آخرت کی نعمتیں ان کے لیے بقا ہے دنیا کے لیے فنا ہے دنیا, حقی دنیا حقیر ہے اور آخرت زیادہ قیمتی ہے کریم ہے تو اس کے لیے یہ اس آیت میں بتایا گیا کہ آپ کا مزاج یہ ہو یہ مومن کا بھی ہونا چاہیے کیونکہ جو بات اللہ تعالی نے اپنے رسول سے کہی رسول کی طبعیت میں آپ کی ماتحتی میں وہ باتیں اہل ایمان کے لیے بھی ہیں اللہ یہ کہ وہ آپ کے لیے خاص ہو تو یہ سب کے لیے ہے ہر مومن ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں لوگوں کو ملا ہوا ہے کفار کو مشرقین کو فارسکین کو فجار کو مومن ان کو دیکھ کے للچائے نہیں کہ میں اللہ کی عبادت کر کے بھی مجھ کو اللہ نے ایسا رکھا اور ہے ہمارے آخرت میں ہے یہ امید اللہ سے رکھے کہ اگر ہم نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا تو اللہ آخرت میں ہم کو یہ دے گا تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دے زحد کا کیا یہ مطلب ہے کہ آدمی دنیا میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ پہ جا کے بیٹھے دے حلال اپنے لیے حرام لے نکاح کو چھوڑ دے وہ لذت چھوڑ دے اور سب کچھ چھوڑ کے یعنی کھانے پینے لباس گھر پار تجارت سب چھوڑ دے نہیں زہد کا یہ مطلب نہیں ہے دنیا میں رہنا لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں بسانا دنیا میں خود بسنا لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں بسانا اس کو زہد کہتے ہیں اللہ تعالی فرماتا کل من ہر کل من ہر رماظین بہت تو یہ بات ہے مینا رزق اے نبی آپ کہیے ایمان والوں سے کس نے حرام کر دیا دنیا کی زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور دنیا کی وہ, وہ رزق جو اللہ نے طیب رزق جو عطا کیا ہے کون حرام کر رہا ہے یعنی دنیا کے اچھے لباس اور اچھے کھانے اللہ نے حرام نہیں کیے ہیں ہی الدین امن و فل حیاتی دنیا کہیے کہ دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے حلال ہیں خالی یوم القیامہ اور قیامت کے دن تو خاص ایمان والوں ہی کو نصیب ہوگا رزق جو ہے یہ نعمتیں اچھے لباس اچھا کھانا پینا یہ تو خاص طور سے ایمان والوں کا آخرت میں ملے گا فار کو نہیں ملے گا ان کے لیے تو توک ہوں گے ان کے لیے تو آگ ہوگی ان کے لیے تو زقوم ہوگا اہل ایمان کے لیے عزت والا لباس اور عزت والا رزق ہوگا لیکن دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے حرام نہیں ہے حلال ہے لیکن یہ ایسا حلال ہے کہ تجھ کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کر سکتا ہے اس لیے اس میں ایسا مشغول ہو کہ اللہ اور آخرت سے غافل نہ ہو بقدر حاجت بقدر ضرورت تو یہ بات یہاں پر زہد میں ہم نے دیکھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت اور لوگوں کی محبت پانے کا ذریعہ کیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں دوسری حدیث اس میں کیا ہے کیونکہ یہ حدیث اس سے پہلے بھی عرب میں ہم دیکھ چکے ہیں لیکن بہت سارے لوگ آ, چونکہ اس میں شریک نہیں ہوں گے میں سمجھتا ہوں اس لیے مزید اس کی تفصیل تفصیلی شرح کی گئی اور ہم آگے بڑھتے ہیں اس سے اب اب آ, حدیث نمبر ساتھ ہم دیکھیں گے جس میں ایک اور بات اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث آئی ابن ابی وقاصن رضی اللہ عنہ قال سمعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ کے اس بندے سے جو ہو غنی ہو خفی ہو تین صفات بندے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی پچھلے حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ کیا ہے زہد ہے لیکن پھر ابن حجر نے ایک اور حدیث اس کے بعد بیان کی جس سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی کچھ صفات ہیں جو اللہ کی محبت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بندہ اللہ کی محبت کا مستحق بنے اس کے لیے وہ کن صفات سے متصف ہو صرف دنیا سے زہد کافی ہیں یا اور بھی صفات ہیں جو اللہ کی محبت کا سبب اور ذریعہ ہیں تو کہا کہ اللہ, يحب العبد اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے جو تقی ہو غنی ہو اور خفی ہو کیا ہے یہ اس کو آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں آئیے سب سے پہلی چیز جو ان تین صفات سے بھی پہلے ہیں، وہ ہے عبودیت کہا کہ العبد دقیل غنی الخفی وہ بندہ جو متقی ہو اور مستغنی ہو اور اخفا میں جیتا ہو تفصیل سے ہم دیکھیں گے آگے لیکن پہلی صفت کیا ہے بندہ ہو تو اللہ کا بندہ نہیں ہے اگر نفس کا بندہ ہے جیسے ہم نے دیکھی تھی حدیث حالانکہ آبد الدینہ اور آبد الدیرہ دینا درہم کا بندہ ہے اگر تو کہ پیسہ تجھ کو جیسا چاہے جہاں چاہے لے جاتا ہے پیسے کے لیے بکتا ہے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے تو شیطان کے وسوسوں کو مان کر ان کو قبول کر کے اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا ہے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے تو شیطان کا بندہ ہے تو اگر اپنے دل کے مطابق جو آئیں کرتا ہے جب چاہے نماز پڑھ لی جب چاہے چھوڑ دی جب چاہے اللہ کو یاد کر گیا جب چاہے دنیا میں لگ گیا تو اپنے حساب سے چلتا ہے جب چاہے حرام کو اختیار کر لیا دینداری کو یعنی چھوڑ دیا اور جب چاہے پھر دینداری کو اپنا لیا داڑھی بھی رکھ لی اور پھر حرام بھی چھوڑ دیا پھر کچھ دن کے بعد دل پی واپس سے حرام میں چلا گیا گناہ میں چلا گیا اپنے دل کے حساب سے اگر تو جیتا ہے نفس کا غلام ہے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے پہلی صفت اللہ کی محبت کے لیے کیا ہے عبودیت بندگی اللہ کا بندہ ہونا اگر یہ نہیں ہے تو باقی کچھ بھی فائدے کا نہیں کیونکہ کمال اس میں ہے کہ تو اللہ کا بندہ بنے تو نفس کا بندہ نہ بنے تو شیطان کا بندہ نہ بنے تو مال و دولت کا اور دنیا کی یعنی چیزوں کا بندہ نہ بنے ان کا غلام نہ بنے تو سماج کا غلام نہ بنے کہ سماج جو تجھ کو بتائے تو وہی کرے غلط رسم و رواج محرمات اور اس طرح کی چیزیں تو میجورٹی کا بندہ نہ بنے کہ جہاں کثرت جاتی میں ان کے پیچھے جاتا ہوں میجورٹی کے پیچھے چلتا ہوں تو مفاد کا غلام نہ بنے کہ جس میں فائدہ ہے اس کی وجہ سے قاعدہ تو توڑنے والا بنے بلکہ تو اللہ کا بندہ بنے پھر اللہ تعالیٰ اگر شراب کو حرام کر دے من پسند شراب پھینک دے تھوک دے اس کو توڑ دے اس کی بوتل کو سرائی کو پھینک دے اس کی. اگر پردہ آ جائے تو پھر چاہیں کتنا ہی جی گھٹن گھٹن کیوں نہ ہو کتنی گرمی کیوں نہ ہو پھر بھی پردے سے دھوپ کے دنوں میں بھی پردہ اپنا ہے اللہ کی بندی اللہ کا بندہ اللہ کا حکم آ جائے وہ ادا روم من امن <الْرِبَة> ربا میں سے جو بچا ہوا ہے سب چھوڑ دو اللہ کے لیے چھوڑنے والا بنے اللہ کے لیے حکم پورا کرنے والا اللہ کی محرمات کو اللہ کی خاطر چھوڑنے والا بنے ابودیت ہونا چاہیے اکثر ہمارے یعنی اعمال میں بھی دینی اعمال میں بھی منفاعت کا پہلو غالب ہو جاتا ہے نماز کیوں پڑھتا ہے نماز یوگا کا بدل ہے نوز باللہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے روزہ کیوں رکھ رہا ہے روزے کے اندر سال بھر میں ہم ڈائٹنگ نہیں کر پاتے کم سے کم فریضے کی وجہ سے تو ڈائٹنگ ہو جاتی ہے حج کو جا رہا ہے عمرے کو جا رہا ہے ماشاءاللہ جائیں گے وہاں پہ بہت ساری چیزیں سونا بہت اچھا ملتا ہے وہاں پہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو یہاں نہیں ملتی ہے بہت اچھا لگتا ہے وہاں پہ اس کے لیے جا رہا ہے تو فلاں کو زکات تو دے رہا ہے کیوں اس کو زکات دوں گا کبھی کام آئے گا اپنے نے بعض اوقات ہم اللہ کے حکام کو بھی اپنی منفاعت کی وجہ سے کرتے ہیں دنیاوی منفاعت کی وجہ سے عبودیت کا پہلو اس سے ظاہر ہو جاتا ہے نماز کیوں پڑھ رہا میں اللہ کا غلام ہوں اللہ کی آگے جھکتا ہوں بس اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ ہوں میں میں بندگی کا ثبوت دے رہا ہوں بندگی کی کے لیے میں کر رہا ہوں اللہ کی بندگی اپنانے کے لیے کر رہا ہوں علم کیوں حاصل کر رہا دعوت کیوں دے رہا ہے نماز کیوں پڑھ رہا روزہ کیوں رکھ رہا حج کیوں کر رہا زکات کیوں دے رہا فلا عمل کیوں کر رہا ہے سب چیز میں پہلی چیز عبودیت ہے میں اللہ کا بندہ ہوں بس اس کے لیے کر رہا ہوں میں سمجھ میں آئے تو بھی کرتا نہیں سمجھ میں آئے تو بھی کرتا اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں اتنا بھی اگر بندہ کرے بس اللہ کا حکم ہے اللہ نے کہا اس لیے کر رہا ہوں میں تو غلام ہوں میری کیا مجال کہ کی میں اللہ سے کچھ کیوں اللہ تو نے کیوں حکم دیا ایسا نہیں اللہ نے حکم دے دیا میرا کام اللہ کا حکم پورا کرنا ہے چاہے تکلیف ہو چاہے تکلیف ہو چاہے مشقت اس میں اٹھانی پڑے یہ جو پہلو ہے زندگی کا یہ پہلو اگر زندگی میں آ جائے کہ اپنی ذاتی حو نفس کی بجائے اللہ کے عمر کی عظمت کے تحت عمل کرنا ہے. بہت بڑی چیز ہے اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنے لگے ہم اپنے مفادات اس میں دیکھنے لگتے ہیں اس میں بےدا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے آخرت کے اعتبار سے بعض وقت دنیا کا بھی فائدہ اس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں فائدے بتائے ہیں رسول صلی اللہ اور اس میں فائدے بتائے اپنی جگہ ہے وہ منع نہیں ہے لیکن آدمی اللہ کی خاطر کرنے والا بنے یہ نہ ہو کہ دنیا کی منفات اللہ کی رضا اور اخلاص پر غالب آنے لگے کہ وہ اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کی بجائے اللہ کے دین کے غلبے کی بجائے مال غنیمت کے لیے لڑنے والا بنے مال غنیمت ملنا ہے شرح حکم ہے دیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے لڑ رہا ہے اب یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے کہ دنیا کے لیے تجارت کے لیے عورت کے لیے جا رہا ہے وہ رسول کی صحبت اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں جا رہا اللہ کی عبادت کی یہ بہت بڑی چیزیں جو ہماری زندگی میں آنی چاہیے اس لیے عشیخ ابن رحمۃ اللہ نے تین صفات کو تو ذکر کیا ہے پہلے تو یہ, پہلے یہ کہ بندہ ہو اللہ کا. اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کا بندہ بننا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَن اَن يكون <الْمقربون> مسیح, یعنی عیسا علیہ السلط مسیح آبد عیسا علیہ السلام کبھی اس بات سے انکار نہیں کریں گے گھمنڈ نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کریں وللم اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے کبھی اللہ کی بندگی سے گھمنٹ کریں گے اللہ کی عبودیت سے گھمنٹ کریں گے وم استن کی عبادت ہی ویست فسر جمیا یہاں یاد رکھنے کی چیز ہے دو باتیں یہاں پر ہیں اللہ نے کہا اور جو شخص اور جو کوئی اللہ کی عبادت سے استنکاف کرے گھمنڈ کرے جس میں انکار کا پہلو حقارت کا پہلو چاہیے مجھ کو کہ تحقیر کے ساتھ اور جو ہے انکار کے ساتھ گھمنڈ اختیار کرے اور تکبر اپنائیں اس تقبر اپنا ہے. اور گھمنڈ کرے اپنے کو اس سے اونچا سمجھے اللہ کی عبادت سے ہم اونچے لوگ ہیں فس شروح الہ ہی تو اللہ تعالی قیامت کے دن ایسے سارے لوگوں کو حشر میں اپنے پاس جمع کرے گا کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے وہ ان کو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے سورہ نسا ایک سو بہتر تو یہاں پر جو ہے یعنی علما نے کہا امام البوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ دو لفظ آئے ہیں استنکاف اور تکبر استقبال یہ دونوں میں کیا مانا ہے حالانکہ دونوں میں مشترک چیز جو ہے تکبر علما نے کہا امام البغوی اور بھی اقوال علما کے ہیں امام الباغی رحم اللہ فرماتے انکار کے ساتھ گویا کہ وہ جھڑک رہا نہیں چاہیے میں اپنے آپ کو اس سے اونچا سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور اس میں ابا اس میں انکار ہو انکار کا پہلو کے ساتھ جو تکبر ہوتا ہے اس کو استنکاف کہتے ہیں اور تکبر میں تو گمن ہوتا ہی ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو اللہ کی عبادت سے استنکاف کریں نہیں کرتا میں کیوں کروں میں کیوں, کیوں? کیونکہ میں بڑا اگر ایسا اس کے اندر چیز ہے یہ بات اس کے اندر ہے تو اس انکاف کر رہا ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں, میں عبادت کر کے بھی گمن کرتا بعض اوقات عبادت کر کے بھی آدمی گمن کرتا ہے تو یہ تکبر ہے اللہ کے مقابلے میں بڑائی اپنانا جسے فرآن کرتا تھا کہ میں بڑا ہوں تو یہ بڑائی اگر اللہ کی عبادت کے مقابلے میں کرے اور اللہ کی عبادت کے کو حقیر سمجھے انکار کر دے تو اللہ نے فرمایا کہ فس شرحم اللہ ہی اللہ تعالیٰ حشر میں سے سارے لوگوں کو جمع کرے گا کتنے لوگ ہیں اگر آپ ان سے کہیں کوئی آدمی جا کے چلو بھائی نماز کے لیے چلو, چلو چلو آپ چلو تو اللہ کی عبادت سے انکار اس طرح سے کر دینا یہ کوئی بہت خطرناک چیز ہے آدمی اگر انکار کر دے اللہ کی عبادت سے تو اسلام سے نکل جاتا ہے بعض اوقات کہتا بھائی نماز ہے اللہ کا فریضہ چلو نماز کے لیے آپ پڑھو ہم نہیں پڑھتے نہیں پڑھنا ہے مجھ کو انکار کر دیا کیوں گھمنڈ کی وجہ سے تو اللہ کی عبادت سے کبھی گھمنڈ نہیں کیا جاتا ہے اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے گھمنڈ والا جنت میں بسنے لائق نہیں ہے وہ جنت میں بسائے جانے لائق نہیں ہے تو یہاں پر یعنی ایک انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھے یہ بات سے تو پہلی صفت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا ہے وہ بودیت میں پستی کا پہلو ہے کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اپنے کو کبھی اونچا نہیں سمجھے اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے پستی ہی اپنا ہے میں چھوٹا ہوں میں حقیر ہوں میں کیا میری کیا یہ بات اس کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ تخوا کے باوجود بعض اوقات انسان پرہیزگار کرتا میں حرام سے بچتا ہوں میں اللہ گناہ نہیں کرتا ہوں میں اور اس سے ایک گھمن پیدا ہو جاتا ہے بہت سے زاہدوں میں گھمن ہوتا ہے یہ ذرا دنیا کے لوگ گھٹیا لوگ ہیں ہم بہت اونچے لوگ اللہ والے لوگ ہیں ہم لوگ ہم حرام سے بچتے ہیں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں ہم ہر مہینہ عمرہ کرتے ہیں ہم فلاں چیز کرتے ہیں ہم لوگ ایسے لوگ ہیں ہم لوگ ہائی لیول کے لوگ ہیں بہت سے ہم لوگ دیندار خاندان ہیں ہمارا دیندار خاندان ہے اس پر شکر کی بجائے گھمن اگر آدمی کرنے لگے ابودیت کا پہلو اس میں نہ ہو اللہ کے نزدیک ایسا آدمی بھی پسندیدہ نہیں ہے بعض اوقات آدمی نیکی کر کے اللہ کا محبوب بنتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ کا محبوب بنتا ہے وہ جو عورت تھی جس سے زنا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی پاک کیجیے پاک کیجیے پاک کیجیے بچہ دودھ پینے کے بعد کھانا شروع کرنے تک کے بار بار آتی رہی آتی رہی پاک کیجیے پھر جب اس کو سزا دی گئی اس عورت کو غام اس کو سزا دی گئی جب سنسار کیا گیا زنا کی سزا میں رجم کیا گیا اس وقت میں ان کے چھینٹے کو چڑکے صحابی کی کپڑوں پر لگ. اس کو سخت بات کا کر کہیں بری یہ جو بھی اللہ عالم کیا کہا ہوگا اللہ کے رسول صلی صل اللہ اور وسلم میں فرمایا سمت کہو اللہ کی قسم اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے ستر گھروں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مفرت ہو جائے اور اس سے بڑی توبہ وہ کیا کر سکتی کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دیا کسی کو معلوم نہیں تھا خود آئی نہ چل کے یعنی کہ پولیس پکڑ کے اس کو لائی اتنا اللہ کا ڈر اس کو تھا ہو گیا گنا گناہ کے بعد ایمان نے اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ آخرت میں پاک ہونے کے لیے دنیا میں وہ سزا لینے کے لیے تیار ہوگی تو بعض اوقات ایک بندہ اس سے کوئی گنا ہو جاتا ہے لیکن اس کی ندامت اور اللہ کے قرب کی اس کی حرص اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی چاہت اس کو اتنا اعلیٰ مقام دلا دیتی ہے کہ اس کی توبہ لوگوں پر تقسیم کر دی جائے ان کی ہو جائے تو اللہ کو توازو پسند ہے گھمن نہیں عبودیت توازو ہے بندگی تو بندہ بند تو رب بننے کی کوشش مت کر تو اونچا بننے کی کوشش مت کر کیونکہ اونچائی اللہ کے لیے ہے تیرے لیے پستی ہے تو چھوٹا ہے حقیر تو اونچائی کی طلب مت کر خصوصاً اللہ کے مقابلے میں تو پہلی صفت اللہ کی محبت پانے کے لیے پہلی صفت یہ ہے کہ بندے میں بندگی ہو ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں جسے امام ابن امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن حبان کے اور اس حدیث کو یعنی زوائد ابو اعلیٰ میں بھی زواید ابی اعلیٰ میں بھی حدیث موجود ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلس جبریل إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بیٹھے فقال له جبریل هذا الملک ما نزل منذ خلق قبل الساعة کہا اللہ کے رسول یہ جو فرشتہ ہے نا جب سے اس کو پیدا کیا گیا قیامت تک ما نزل منذ خلق قبل الساعة یعنی قیامت تک یہ فرشتہ کبھی نہیں آئے گا یہ اب بھی آیا ہے اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گا جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا کبھی یہ دنیا میں نہیں آیا اور اب آیا تو قیامت تک نہیں آئے گا ایک چیز کے لیے ایک کام کے لیے ایک بات کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا بس یہ فرشتہ ہے فلما نزل يا محمد اس فرشتے نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و جبریل کے علیہ و فرشتہ آ رہا ہے ایک بات لے کر میسج یہ بھی ایک خدیس میں بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات دوسرے فرشتے کو بھی اللہ بھیجتا ہے کسی پیغام کے ساتھ کہا کہ اے محمد ارسلنی الیک ربک مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے جعلک لهم ام عبدن رسولا اس اختیار کے ساتھ کہ آپ کو اختیار کرنا ہے آپ کو کیا بننا ہے آپ دو میں سے ایک کو چنیں الحم ام اب رسول اللہ تعالی آپ کو لوگوں کے اوپر بادشاہ بنائے یا پھر اللہ تعالی آپ کو ایک بندہ اور رسول بنائے ایک روایت میں جو المقصد ابی اعلیٰ میں المقصد ابی المسلی ان اس میں یہ روایت ہے اس کے الفاظ ہیں امل نبی اجالو کا اے نبی میں آپ کو اللہ کا پیغام ہے بادشاہ نبی بناؤں یا بندہ رسول بنا یعنی آپ کو بادشاہ بننا ہے نبوت کے ساتھ یا آپ کو بندہ بننا ہے رسول بننے کے ساتھ آپ کو اختیار دیا اس حدیث سے ایک بہت اہم فائدہ جو ہم دیکھیں گے تو آپ کو بادشاہ بننا ہے کہ بندہ بننا ہے رسول تو آپ ہیں ہی ہیں اس کے بعد آپ کو دو میں سے اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بادشاہت چاہیے یا آپ کو یعنی بندگی اختیار کرنا ہے فقال علبریل جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے تواضع علی یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجئے تواضع کو اپنائیے تواضع والی چیز کا انتخاب کیجئے فقال صلی اللہ علیہ وسلم سلّمہ بل عبد دن رسول آپ نے کہا بادشاہ نہیں مجھے اللہ کا بندہ اور رسول بننا ہے رسالت تو آپ کو ملی ہے لیکن اس کو کیا بننا ہے رسالت کے ساتھ بندگی والی زندگی چاہیے رسالت کے ساتھ بادشاہ نہیں چاہیے کو. اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبا نے روایت کیا ہے اور صحیحہ میں شیخ البانی نے ایک ہزار دو پر اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح سے صحیح ترغیب و ترغیب میں تین ہزار دو سو اسی پر روایت موجود ہے اور صحیح ہے اس حدیث سے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت کا اختیار تھا لیکن پھر بھی آپ نے بندگی کو قبول کیا آج بہت سارے خلافت کا قیام مقصود ہے مسلمانوں کا اس کے لیے لڑو اس کے لیے سب کچھ کرو بھاگ دوڑ کرو یہی مقصد ہے ہمارا کسی طرح سے بادشاہت مل جائے تو سب مل جائے گا کسی طرح سے بادشاہت مل جائے حکومت مل جائے سب مل جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آپشن ہے آفر ہے دو میں سے کیا چاہیے بادشاہت کے ساتھ نبوت اور رسالت چاہیے یا بندگی کے ساتھ چاہیے آپ نے کس کو اختیار کیا بلکہ میں اللہ کا غلام اللہ کا بندہ بننا پسند کرتا ہوں آپ نے بندگی کو اپنایا تو یہ بھی حدیث بہت اہم ہے اس اسے معلوم ہوتا ہے کہ بندگی کو اپنانا بندگی اختیار کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے اور دیکھیں جبریل نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے تواضع و ربک توا اے اللہ کے رسول اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے معلوم ہوا کہ بندگی تواضع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بندگی تواضع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ بندے کا بندہ بننا چھوٹا بننا اللہ کے آگے پستی اختیار کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے وہ عباد الرحمان کہ اللہ کے رحمان کے بندے کون ہیں جو زمین میں پستی کے ساتھ آجیزی کے ساتھ چلتے ہیں اکڑ گمن کے ساتھ نہیں اپنے کو چھوٹا سمجھتے میں کیا ہوں بھائی میں کیا ہوں میں بہت بڑا ہوں نہیں, کچھ بھی نہیں آدمی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے یہی اس کی پستی کا سبب ہے تو پہلی صفت جو اہم ہے اس میں وہ کیا ہے بندگی نمبر دو تقی دوسری صفت کیا ہے تقی تکوا والا اللہ کس سے محبت کرتا ہے محتقیوں سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آل عمران آیت نمبر میں فرماتا ہے بلا من اوفا بلا شبا وہ بلا بلکہ من اوفا بیاہدی یقینا جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے جو بندہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو عہد کو قسم کو جو بھی عہد اس نے کیا ہے اس کو پورا کریں وہ اور پرہیزگاری اختیار کرے فعین اللہ يحب المتقین تو اللہ تعالی متقین کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے عیسائی سے معلومات فعین اللہ یوحب المطقین اللہ متقین کو پسند کرتا ہے اللہ سے کیا ہوا اہد اس کو پورا کریں اس میں عموم بھی ہے لیکن ابتدا کیا ہے اشحد اللہ الہ الا اللہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے استعانت کرتے ہیں اللہ سے جو بندگی کا عہد ہے تمہارا رب نہیں لاشبہ اللہ تو ہمارا رب ہے وہ جو بندگی کا عبودیت کا عہد بندے نے کیا ہے یا جو اسلام میں آتے وقت شہادت ان کا اقرار کرتا ہے اس عہد کو پورا کرے توحید پر قائم رہے توحید پر جیئے توحید پر مرے اور و اور زندگی میں پرہیزگاری اختیار کریں ہر اس چیز سے بچے جسے جس اللہ نے منع کیا ہے شرک سے بچے کفر سے بچے کناؤ سے بچے اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچے تو جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں اور تقوا شعر زندگی گزارے تو پھر اللہ تعالی متقین ہی جائے تو محبت کرتا ہے فَإنَّ اللہ يحب تو اچھی طرح جان لو کہ اللہ متقین سے محبت کرتا ہے متقیوں کو پسند کرتا ہے عمران الفوزان الفجان اللہ کہتے ہیں کم ہی عن فی ثوابی تخوا کس کو کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا لیکن کیسے پورا کرنا کم عن فی صوابی اللہ کے ثواب کی کمان دنیا فائدوں کے لیے نہیں عزت شہرت دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں بلکہ تقوی اللہ کے حکم کو پورا کرنا اللہ کے ثواب کو پانے کے لیے وہ ترک مان خوابی اور اللہ تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو چھوڑنا اللہ کی سزا کے ڈر سے اللہ کے انعام کی چاہت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا اللہ کی سزا کے ڈر سے اللہ کی منع کی چیزوں کو چھوڑنا اس کا نام تقوی ہے کہتے بسمیت تقوا تقی من عذاب اللہ کہتے اس کو تقوی اس لیے کہتے ہیں تقوا کے معنی ہے بچاؤ تکوا کے معنی ہے بچاؤ کہتے ہیں کہ اس کو تقوی اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ تقوا اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے اور مخود من الوقایہ عربی زبان میں وقایہ کے لفظ سے تکوا آیا ہے اور کہتے ہیں کہ وقایہ کیا ہے تکوا یہ ہے کہ مکروہ سے بچانے والی چیز مکرو یعنی ناپسندیدہ جیسے ڈھال جنگ میں انسان کو دشمن کے حملوں سے بچاتی ہے تو انسان بچاؤ اپناتا ہے بچاؤ اختیار کرتا ہے تو تکوا بچاؤ ہے کس سے اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کی سزا سے تو ایسی تمام ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا نام کیا ہے تقوا ہے تو تصہیر الالمام جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر دو سو اکیس پر آ... شیخ صالح فوزا نے بات کہی ہے تو پہلی صفت معلوم ہوئی اللہ کا محبوب بننا ہے تقوا اپنا ہو ہر برائی سے بچو اللہ محبت کرے گا نمبر دو الغنی انسان کا غنی ہونا غنی عربی زبان میں دونوں اعتبار سے آتا ہے جیب کا غنی دل کا غنی جیب میں خوب ہے یہ بھی غنی ہے مال اس کے پاس بہت ہے مالدار کو بھی غنی کہا جاتا ہے لیکن اصل غنا جو شریعت میں جو مطلوب اور محمود ہے وہ مالدار ہونا نہیں ہے اگرچہ مالدار ہونا بھی ایک اچھی چیز ہے کہ ایک انسان اس کے ذریعے سے بہت ساری نیکیاں پاتا ہے لیکن حقیقی مالداری کیا ہے جو دل کے سطح پر ہو جو دل کے سطح پر ہو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئی سلغینا لئی سلغینا مالداری یا گینا چیزوں کی زیادتی کا نام نہیں ہے کئی گاڑیاں ہیں زیورات ہیں کئی فلیٹ اس کے ہیں اور کئی دنیا کی ناز نعمت اس کے پاس ہے مالداری اور گینا یہ نہیں کہ انسان کے پاس بہت سارے معلومات بہت ساری چیزیں ہیں مالداری یہ ہے یہ ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو ولاکن الغینا غین النف آدمی کا دل غنی ہو تو یہ اصل مالداری ہے اس حدیث کو امام الباری نے کتاب الرق حدیث نمبر چھ سو چھ چار سو چھیالیس اور صحیح مسلم کتاب الزکا ایک ہزار اکیاون اک پر اس کو روایت کیا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ واقعی گینا یہ ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار نہ ہو مالدار ہو تو بہت اچھی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغنا القلب والفقر و القلب غنا جو ہے مالداری دل میں ہوتی ہے فقر بھی دل میں ہوتا ہے یعنی آدمی دل کی سطح پر مالدار ہوتا ہے حقیقی اور دل کی سطح پر فقیر ہوتا ہے پھر بہت کروڑ پتی بھی دل کی سطح پہ فقیر ہو سکتا ہے اور زیادہ چاہیے بہت کم ہے میرے پاس کمی کا احساس فکیری ہے اور کفایت کا احساس مزداری ہے انسان کے دل میں احساس ہو کر بھی وہ فقیر ہے کیونکہ قلت کا احساس دل میں ہے لیکن ایک آدمی اس کے دل میں احساس ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے بھئی. تھوڑا ہے لیکن کافی ہے الحمد الحمد اللہ کو یہ مالدار ہے کیوں دل کی سطح پر اس کو قلت کا احساس نہیں ہے کفایت کا احساس ہے بہت ہے اپنے پاس اللہ کا دیا ہوگا تو اصل مالداری اور فقر دل کی سطح پر ہوتا ہے آ فرماتے ہیں ماں کا نلغنا فی قلبی لا یا مالک یا دنیا اگر دل میں انسان کی غنا ہو استغنا ہو دل کے اندر اگر آدمی مالدار ہو تو دنیا میں سے جو بھی مسائل مصیبتیں اور مال و دولت کی ہلاکت اور قلت اس کو پیش آئے کچھ نقصان نہیں ہوتا اس کا اگر دل کا غنی آدمی ہو تو دنیا کی مصیبتیں اس کا کچھ بگاڑتی نہیں ہے وہ امن خان الفقرفی قلبی ہی فلاں ماں اک ما اکثر فنیا لیکن اگر آدمی دل ہی میں فقیر ہو تو دنیا میں کتنا ہی زیادہ اس کو دے دیا جائے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کو اس کو وہ غنی نہیں ہو پاتا اگر دل ہی میں فخر ہو تو دنیا میں چیزوں کی کثرت دنیا کا مل جانا خوب مل جانا بھی اس کو مالدار نہیں بناتا وہ انما یدر نفسح شہا اور آدمی کو آدمی کو اس کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے انسان کو اس کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے نقصان مال کے کم یا زیادہ ہونے میں نہیں ہے اگر مال کم ہے اور صبر ہے تو فائدہ ہے اگر مال زیادہ ہے اور سخاوت ہے تو فائدہ ہے لیکن اگر مال کم ہو یا زیادہ ہو لیکن لالچی ہے تو بھی نقصان ہے پھر مال زیادہ ہو کہ بھی لالچی ہے تو نقصان ہے. حرام کمائے گا اور دینے کی جگہ پر نہیں دے گا تو معلوم ہے کہ آدمی کا نقصان کس میں ہے نقصان اس میں کہ آدمی کیا ہو لالچی اور ایسی لالچ جو خی... جو سخاوت میں مانے بن جائے اس کو شح کہتے ہیں ایسی لالچ جو سخاوت میں رکاوٹ ہو جائے یہ کیا ہے شوہ ایسا لالچی کے آدمی دوسرے کو بھی خرچ کرتا ہوا دیکھیے تو دکھ کی کہ کتنا خرچ کر رہا ہے اس کو بھی تکلیف ہو تو یہ حدیث امام سی اور ابن حبہ نے روایت کی ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو سولہ اور حدیث صحیح ہے ابوداطر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اور دیکھیں استغنا جو ہے صرف یعنی مالی اعتبار سے نہیں ہوتی بعض اوقات ہم کہتے ہیں لوگوں کے سماج میں آدمی جی رہا کوئی مجھ کو پوچھتا ہی نہیں لوگوں کی عزت اس کو چاہیے لوگوں کا سلام اس کو چاہیے لوگ اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں لوگ اس کو مال دیں کھانا پینا کپڑا پیسہ یہ وہ دیں اس کو عہدے کی چاہت ہوتی ہے فقیر ہی کئی قسم کی ہے فقیر کئی قسم کے ہوتے ہیں کوئی مال کا فقیر ہوتا ہے کوئی عزت کا فقیر ہوتا ہے کوئی عہدے کا فقیر ہوتا ہے کوئی کسی اور چیز کا فقیر ہوتا ہے ابود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ناسی اور عالم افتقر الى علمه فنفع من افتقر اليه وان استغنى عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضع الله عز وجل عنده بہت پیارا قول ہے ابو الدرد رضی اللہ تعالی سارے دعاؤں کے لیے اور خاص طور سے اہل علم کے لیے یہ قول ان کا جو ہے بہت ہی عمدہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہتے ہیں کہ ان اغنا الناس سارے لوگوں میں سب سے مالدار سب سے غنی کون ہے کہتے رجل عادل، وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا، ایک عالم ایک عالم شخص افطر علمی فنفع من فنف عام لوگ جب اس کے علم کے محتاج ہوں تو جو بھی محتاج لوگ ہیں ان کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے وہ ان سکن عن علمی لیکن لوگ جب اس کے اس علم سے مستغری ہو جائیں ہم کو نہیں چاہیے تمہارا علم جب لوگ اس سے استغنا کا اظہار کریں نفس بل علم وہ شکایت نہیں کرتا مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے مجھے تو کوئی موقع ہی نہیں دیتا ہے نہیں بلکہ کیا کرتا ہے وہ جب لوگ اس کو چھوڑ دیں اس کی قدر نہ کریں اس کے علم سے فائدہ نہ اٹھائیں تو کیا کرتا ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے اپنے علم سے کس کو اپنے آپ کو کوئی نہیں پوچھتا ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو علم سے فائدہ پہنچاتا ہے نف اپنے علم سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے یعنی تفکر و تدبر کے ذریعے سے اپنے ایمان اور اپنی اپنی حکمت کو یعنی بڑھاتا ہے اپنے فہم کو بڑھاتا ہے اور اس علم کے مطابق عمل کر کے اپنے حاضر کو بڑھاتا ہے اللہ دیب اللہ جسے اللہ نے اس کے پاس رکھا ہے جامع بیان العلم روایت نمبر ایک ہزار چھتیس اور اس کی سند کے بارے میں حقیقی کہتے ہیں کہ اسناد ہو لباس اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے قابل قبول ہے تو پہلی صفت ہوئی العبد دوسری صفت ہوئی التقی تقوا والا تیسری ہوئی الغنی اور چوتھی کیا ہے الخفی خفی چھپا ہوا چھپا ہوا, چھپا ہوا کیا مطلب جا کے چھپ جائے آدمی نہیں اس طرح سے نہیں بلکہ علامہ مناوی کہتے ہیں الخفی الذي الخاملکر المت الفر فی الد القدیر میں کہتے ہیں کہ خفی کا مطلب کیا ہے چھپا ہوا آدمی چھپا ہوا کا مطلب کیا ہے پردے کے پیچھے چھپا ہوا لوگوں سے ایک دم چھپا ہوا نہیں کہتے ہیں الخامکر کہ ایسا انسان جو اپنا تذکرہ لوہوں لوگوں میں نہ چاہے اور عن الناس جو لوگوں سے دوری رہتا ہے الف جو اپنا لیول لوگوں سے چھپائے رکھتا ہے اس کے پاس کتنا بڑا آدمی ہے کیا ہائی لیول کا آدمی ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے مقام کا اظہار نہیں کرتا ہے کیوں لئے تفر تعبد تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں میں نمایاں نہیں کرتا ہے کیوں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے اپنے اپنے لیول کو چھپا کے رکھتا ہے اپنے علم کو اپنے مقام کو چھپا کے رکھتا ہے اپنی صلاحیتوں کو چھپا کے رکھتا ہے لوگوں میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کرتا ہے ہاں نفع پہنچاتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا ڈسپلے نہیں کرتا ہے لوگوں میں میں بہت زبردست ہوں مجھے مانو نہیں تو اس میں دو پہلو ہے ایک عزلت اور ایک اخوا لوگوں سے دور رہنے کا پہلو بھی میں ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی مقام کو چھپائے اخلاص کا پہلو اس میں ہے۔ عقبا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من نجا کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے نجات کا راستہ کیا ہے قال املك عليك لسانك واليسعك بيتك وابكي على خطيئتك تین چیزیں اپ نے کہی کہا کہ اپنی زبان کو روک کے رکھ اپنی زبان کا مالک بن امل کالکل سانک بہت اچھی تعبیر ہے اپنی زبان کا مالک بن یعنی کہ جو چاہے تیری زبان بولتی ہے اور بعد میں تو پچھتا ہے سوچ کے بول بول کے مت سوچ املک لکھ زبان کو قابو میں رکھ املک کالے کلسانک ولیس آبئی تک اور تیری تیری وسعت تیرے گھر تک ہی ہونا چاہیے یعنی گھر میں ہی رہ بے وجہ یہاں وہاں گھومنا بھٹکنا گھر میں رہے وہ کیا اور جو بھی خطائیں سے ماضی میں ہوئی ہیں ان پہ روتا رہے سے توبہ استغفار کر ان پہ نادم ہو رو گڑ گڑا اللہ کے سامنے معافی کے لیے تو ایک زبان قابو میں رکھ زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا مت رکھ اور تین اپنی خطاؤں پر اللہ سے توبہ استغفار اور ندامت رونا دھونا کرتا رہے اس حدیث کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور ترمزی سننا ترمدی دو ہزار چار سو پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا گئے بھار نہیں جائیں لوگوں کو دین کی بات نہیں سکھائیں اور لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں سماج میں ہم نہیں رہیں کیا مطلب علما نے کہا کہ یہ خاص ہے فطروں کے دور سے جب فطر عام ہو جائے کیونکہ حدیث دوسری بتاتی ہیں کہ یہ اسی دور کے ساتھ جڑا ہوا ہے مثال کے طور پر افضل یہ ہے کہ آدمی لوگوں میں اٹھے بیٹھے جب وہ لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہو اپنے علم سے اپنے مال سے اپنے اخلاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن يخالط الناس ویصبر علی اعظم اجرم من المؤمن لا يخالط الناس ولا يصبر اللہ یسبر وہ مومن جو لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے اور ان سے, مل، ان سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کر لیتا ہے وہ افضل ہے ثواب میں اجر میں اس مومن سے جو لوگوں سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں ہے اور ان کی تکلیف پر صبر بھی نہیں کر پاتا ہے جو مومن لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے اور صبر کرتا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے لوگوں سے ملیں گے جلیں گے تکلیف پہنچے گی لوگوں کی زبان سے اور کسی اور وجہ سے تو جو مومن لوگوں سے مل جل کے رہتا یہ افضل ہے اسے معلوم ہوا کہ افضلیت اس میں ہے کہ لوگوں سے مخالتا ہو اسی لیے انبیاء تنہائی میں نہیں رہتے ہیں. انبیاء لوگوں کے درمیان رہتے ہیں کیوں اس لیے کہ لوگوں کو ان کے علم کی ضرورت ہوتی ہے تو خاص طور سے ایسے لوگ جو جن کو جن کی ضرورت ہے لوگوں کو انہیں چاہیے کہ ان لوگوں کو وقت دیں لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں انہیں دین سکھائیں ان کی اصلاح کریں ان کے عقائد کی اخلاق کی, کی ان کی عبادت کی اصلاح کریں اسی طرح سے ایک مالدار آدمی بھی ہے علماء نے کہا کہ وہ چھپ چھپا کے نہ رہے. کسی کو معلوم نہیں کہ ہے اس کی اس کی نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے تاکہ ضرورت مند ان کی طرف آئیں ان سے استفادہ کریں ان کے مال سے تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے امام البخاری نے الدب المفرد میں امام ترمری ابن ماجہ نے اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6651 حدیث صحیح ہے تو معلومہ یہ اصل یہ ہے کہ لوگوں میں رہیں اور انہیں فائدہ پہنچائیں لیکن اگر فتنے کا دور ہے یا لوگوں کی صحبت سے اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں اس کی عبادات پہ اثر پڑ رہا ہے اس کے دین پہ اثر پڑ رہا ہے اتنی گپ شپ لوگوں کے ساتھ اس کی ہو رہی ہے کہ نہ دین کا سیکھنے کا وقت مل رہا ہے نہ بیو بچوں کے لیے وقت دے پا رہا ہے نہ اپنی عبادت اور نوافل کے لیے تفرخ اس کو ہو رہا ہے تو ایسی ملاقاتوں سے تنہائی بہتر ہے جو اس کی دینداری پر برا اثر ڈالے اور خاص طور سے ایسے دور میں جب فتنے عام ہو جائے چاہے وہ فتنے دینی اعتبار سے ہوں یا وہ فتنے سیاسی اعتبار سے ہوں دینی اعتبار سے مطلب فحاشی عام ہو جائے گناہ راستوں پر اور لوگوں کے بیٹھنے کی بیٹھنے کی, کی جگہوں پر لوگوں میں گناہ عام ہو جائے غیبتیں چغلیاں اور دھوکے بازیاں مذاق لوگوں کی عزتیں خراب کرنا اور آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ ماحول جب بن جائے یا پھر سیاسی جتھے بندی ہونے لگے کہ یہ گروہ اس کو مار رہا ہے وہ اس کے ساتھ پٹائی کر رہا غارت گری ہو رہی ہے پولیٹیکل جو ہے یعنی سول وار کو ہم کہتے ہیں آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں تو وہ کسی کے ساتھ نہ جائے یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان تو پھر آپس میں جب دنیا کے لیے لوگ لڑنے لگے سیاسی جنگیں آپس میں ہونے لگے تو پھر یہ کسی کے ساتھ نہ جائے یہ تنہائی میں الگ ہو جائے اور یہی مانا راجے ہیں اور یہی معنی اس حدیث کے سیاق میں ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے اس تعلق سے عامر ابن سعد کہتے ہیں سعد ابن ابی وقاص ایک روایت میں خارج من المدینہ زیادہ آئی ہے کہ مدینہ سے باہر چلے گئے اور وہیں بس گئے مدینہ سے باہر جا کر سعد ابن ابی وقاص بس گئے اور اونٹوں میں چرانا اونٹوں کو یہ کرنا کھیتی باڑی جو بھی کام تھا اس طرح کا اسی میں مشہول ہو گئے فجاہ ابنہ عمر ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ان کا نام عمر تھا وہ ان کے پاس آئے ان کا بیٹا عمر ان کے پاس آیا شر آن شرحب جب سید ابن اباس نے اپنے اس بیٹے کو آتے دیکھا عمر کو تفصیل اس کی نہیں جائیں گے ہم لیکن اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب اپنے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا اعوذ باللہ یہ جو سوار آ رہا ہے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے میں اللہ کی پا... کچھ تو شر لے کر آیا ہے یہ وَنَزَلَ فقال اللہ بیٹا سواری سے اترا اور کہا باپ سے صحابی سے کہہ رہا بکھا وغانک والد صاحب آپ یہیں آ کے رہ گئے اپنے اونٹوں میں اپنی بکریوں میں اپنے ریوڑوں میں آپ آ کے بس گئے یہاں پر وہ ترقت نا سید نہ ملک کا بینا ہوں اور مدینہ میں لوگ حکومت کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں وہیں ان کو چھوڑ دیا آپ نے یہاں کے بس گئے آپ باپ کو ترکین کر رہا ہے بیٹا صاحبی کو کیا آپ مطلب اونٹوں میں لگ گئے آپ یہاں پہ اپنی کھیتی باڑی میں لگ گئے آپ مال میں لگ گئے آپ اور وہاں پہ لوگ لڑ رہے ہیں حکومت کے لیے ان کو چھوڑ دیا آپ نے آپ بھی کچھ کیجیے اس کے کی اندر идھر نہیں تو ادھر کسی کے ساتھ ہو جائیے فضرب سعد فی صدره حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے سینے پر مارا گھونسا مارا ہے ہاتھ مارا فقال اسقط چپ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ان اللہ يحب العبد التقیا الغنی الخفی چپ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اپ فرماتے تھے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو تقی ہو غنی ہو خفی ہو تو یہاں جو خفی کا جو پہلو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ ایک انسان ان لوگوں سے دور ہو جائے جو آپس میں گروہ بندی بنا کر جتھے جتھے ہو کر آپس میں لڑنے میں لگ جائے سیاسی جنگ چھڑ جائے یہ گروہ وہ گروہ دونوں سیاست پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنے لگے تو ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ یہ سب سے الگ تھلگ کٹ کٹا کے اپنی عبادت میں لگ جائے بھلے وہ اپنی بکریوں کو لے کے پاڑ بھی چلا جائے جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے یا اپنے اونٹوں میں لگ جائے شہر کے باہر نکل جائے سب آبادی سے باہر نکل کے رہنے لگے ایسے وقت کے لیے یہ اخفا یہ یعنی خفہ جس کو ہم کہیں گے سب سے جا کے الگ چھپے رہنا اپنے آپ کو سکلوڈیڈ کر دینا یہ اس دور کے لیے ہے امام مسلم نے اس کو کتاب و زہد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر دو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلامت فتنے کے دور میں آدمی کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھر کو پکڑ کے بیٹھا رہے فتنا سے مراد کس کو کہتے ہیں عام طور سے حدیثوں میں جب فتنا آتا ہے کتاب الفتن سیاسی جنگیں سیاسی جنگیں مسلمان آپس میں لڑنے لگے سیاسی جنگوں میں تو ایسا جب ہونے لگے بھائی اس کو قتل کیے تو اس کے ساتھ ہو جائے تو وہ مسلمان اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کے مقابلے مسلمان میں قتل کروں تو کس کا کروں یہاں بھی مسلمان وہاں بھی مسلمان نہیں میں دور رہنا چاہتا ہوں اس سے میں کٹ کٹا کے الگ رہنا چاہتا ہوں میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا میں نے اس کے ساتھ جاؤں گا نہ اس کے ساتھ مل کے لڑوں گا بہت سارے صحابہ جب بعد کے دور میں آپس میں جنگیں ہوئی تو انہوں نے عزلت اختیار کی اس کو عزلت کہتے ہیں کٹ کے الگ ہو جانا جام حدیس ح... نمبر تین ہزار چھ سو انچاس پر حسن کہا ہے تو حدیث کیا ہے سلامت فتنے کے دور میں آدمی کی سلامتی سی میں ہے کہ وہ اپنا گھر پکڑا رہے بلکہ اس کو اگر آپ نہ صرف سیاسی فتنوں کے دور میں دیکھیں بلکہ آج کے اس فتنے کے دور میں بھی دیکھیں تو بات صحیح ہے کیا آدمی باہر نکلے تو کیا دکھائی دے رہا اس کو بے حیائی ہر طرف ہے بے وجہ وہ کیوں جائے جا کے بازار میں گھوم رہا ہے بس یوں ہی بیٹھا ہوا ہے چوک میں اور لوگ آ رہے جا رہے ہیں ان کو دیکھتے بیٹھا ہے کیوں اس کی نگاہ خراب ہو رہی ہے اور وہ برائیاں سیکھ رہا ہے لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے تو گالی گلوچ اور آپس کی قیمتیں اور نہ جانے کی اتنی خورافات تو وہ کیوں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے کیوں نہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کے ان کی اصلاح کریں کیوں نہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے ذکر کریں کتابیں پڑھے علماء کے درست سنیں کیوں نہ ایسا کرے بے وجہ کی صحبتیں لوگوں کی نقصان دیتی ہیں شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ العزل تو فی ہا فوائد لوگوں سے کٹ کے الگ تھلگ رہنا اس میں کئی فائدے ہیں کیا ہے؟ کہتے وہ مینہا تفر عبادت اللہ تعالیٰ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں سے کٹ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے وہ تخلسی مینہا مین الماسی اللہ تیار انسان آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے جو اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں جب لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے بالمقال من منا ریا اب اس میں آتی ہے لوگوں کے درمیان کہ سبحان اللہ الحمدللہ دین کی باتیں کر رہا ہے اس کے دل میں یہ بھی آ رہا ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھ کے کہیں کتنا متقی ہے تو لوگوں کے بیچ میں ریاکاری کے نیکیوں پہ ریاکاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں عیبتیں ہی ہوتی ہیں نہ جانے کتنی برائیاں زبان پہ تو لوگوں کے بیچ میں ہی نہیں رہے گا اکیلا کس سے تنہائی میں اسی طرح سے وہ سلامتی قورانہ اساقنیا کہ دنیا میں جو برے ساتھی ہوتے ہیں ان سے بچ جاتا ہے چل فلا گناہ کریں گے لے جاتے ہیں ساتھ میں کھینچ کے گھسیٹ کے یا سماج میں جب لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا دشمن بن جاتا ہے دنیا کے چاہنے والے اس کے دشمن بن جاتے ہیں یا اسے اپنے ساتھ گناہوں میں گھسیٹ کے لے جاتے ہیں وہ الوقت اسی طرح سے تنہائی کا فائدہ کیا ہے آدمی کے وقت کی حفاظت ہوتی ہے فضول وقت ضائع نہیں ہوتا ہے وہ اللسان من فضول الکلام اور اس کی زبان فضول کلام سے محفوظ رہتی ہے تو عظلت کے کئی فائدے ہیں عبادت کے لیے فراغت گناہوں سے ریا کاری سے غیبت سے بچنا اور لوگوں کی دشمنیوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے بری صحبت سے بچنا اور وقت کی حفاظت اور زبان کی حفاظت یہ ساری چیزیں اس کو نصیب ہوتی ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس اقفاء میں ایک اور چیز ہے آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں وہ ہے اقفاء عمل کہ آدمی ایسے آدمی کو اللہ پسند کرتا ہے جو خفی ہو مخفی ہو یعنی وہ اپنے مقام کو اور اپنے عمل کو چھپانے والا اپنے مقام کو اور اپنے عمل کو چھپانے والا ہو مثلا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں سلف کے بارے میں ان میں امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد اس میں ایک ہزار چار سو ستر نمبر کی روایت یہ ہے کیا فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں سلف کے بارے میں کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں حال یہ ہوا کرتا تھا کہ آدمی فقی ہوتا تھا دین کا گہرا علم اس کے پاس ہوتا تھا ہائی لیول کا علم اس کے پاس ہوتا تھا دین کا گہرا علم فقیر لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا لیکن چوپ بیٹھا رہتا تھا کچھ بولتا نہیں تھا مجلس میں اور بھی لوگ ہیں علما ہیں تو وہ آدمی لوگوں میں چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا فی بن این اس کی خاموشی کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جاہل ہے اس کی خاموشی کے عربی زبان میں ای کلف جو ہے یہ کم علمی کی وجہ سے قلت کلام کو کہتے ہیں ایک آدمی کم علمی کی وجہ سے کم بولے تو کہتے ہیں کہ اس کو عی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو یعنی وہ جاہل نہیں ہوتا تھا اس کی کم گوئی کم علمی کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی وما بھی من اللہ کرایہ شہر وہ اس لیے چپ رہتا تھا مجلس جس میں اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا تھا کہ کہیں اس کی شہرت نہ ہو جائے ریاکاری کاری نہ جائے شہرت سے بچنے کے لیے وہ خاموشی کو پسند کرتا تھا اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا تھا تو یہ بھی سلف کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے ہیں, اللہ یہ کہ مجبور ہو جائے بھائی منکر دیکھا تو منع کرنا پڑے گا سوال کسی نے پوچھا تو جواب دینا پڑے گا کہیں لوگوں کی تعلیم کا موقع ہے تو اس کو اس کے لیے پیش آگے بڑھنا پڑے گا لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے جیسے بہت سارے مجالس میں کیا ہوتا ہے عالم صاحب ہیں کوئی آدمی آ کے سوال پوچھ رہا ہے جمع کے خطبے کے بعد یا کسی دینی درس کے بعد یا کسی نماز کے بعد اب آ کے کوئی آدمی پوچھ رہا ہے کہ موجود صاحب ہمارا یہ سوال ہے اس کا کیا جواب ہے صاحب میں کوئی دوسرا بیٹھا ہوگا نیم حکیم اس ہوتی ہے. وہ عالم سے پہلے خود جواب دیتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے اظہار علم اپنے علم کا اظہار کرنا تاکہ اس کے دل میں اس کا مقام آئے مقام بنے سلط ایسے نہیں تھے وہ اپنے مقام کو چھپانے والے تھے یہ بہت بڑی چیز ہے بہت مشکل چیز ہے کیا آدمی اپنے مقام کو چھپائے رہے ہاں یہ نہیں کہ کسی کو آدمی جہالت میں پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو دین کی بات نہ بتائیں اخلاص کی وجہ سے یہ ذمہ داری سے فرار ہے یہ نہیں غیر کیوں اظہار کرے بھائی آدمی ضرورت پڑے گا تو بولے گا وہ ذمہ داری کی وجہ سے شہرت کی وجہ سے نہیں تو ایک تو یہ کہ اپنے مکان کو چھپانا اپنے علم کو چھپانا اسی طرح سے اپنے یعنی صدقات کو چھپانا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تبد صدقاتی فن اما ہی تم اپنے صدقات کو لوگوں کے سامنے دو اچھی بات ہے وہ ان تخوہ لیکن تم اپنی صدقات کو چھپاؤ اور فقیروں کو اپنی صدقات دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے دینا پڑتا ہے بھائی تاکہ دوسرے بھی دیں کبھی کبھی اپنے صدقے کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے لوگوں کی ترغیب کے لیے یا موقع ایسا ہے کہ چھپا ہی نہیں سکتا اس کو دینا ہی پڑے گا سب کے سامنے ہی دینا پڑے گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں یہ بھی اچھا ہے دکھا کے دینا بھی اچھا ہے لیکن زیادہ بہتر کیا ہے اگر تم اپنے صدقات کو چھپا اور فقرا کو چھپ چھپا کے دوتی تو کیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے تو اللہ تعالی نے بھی اس اقفا کو اپنے صدقات کو چھپانے کے لیے رغیب دی ہے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو بقدر ضرورت نیکی کا اظہار کرنا برا نہیں لیکن اصل اس میں اقفا ہے جو کی اخلاص کے لیے ضروری ہے تو یہ سرۃ البقرہ میں آیت نمبر دو سو اکتر پر یہ اللہ تعالی نے بات کی تو خلاص کلام یہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے تو پہلی حدیث کے مطابق ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا سے بیزار ہوں اور آخرت کی طرف راغب ہوں اللہ کے قرب اور آخرت کے انعام کی چاہت میں دنیا کی حقارت ہمارے دل میں ہو اور اس کے ہم نعمتوں کے عادی نہ بنے دوسری چیز یہاں پر جو دوسری حدیث میں ملی ہوئی یہ کہ ہم اللہ کی بندگی کو اپنائیں جو بھی کریں اللہ کے حکم کی وجہ سے کریں اپنی رغبت اور چاہت کی وجہ سے نہیں دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے اور غلام بن کے اللہ کے حکم کو پورا کریں میرے رب کی پسند ہے بس مجھ کو کرنا ہے چاہے دل مانے نہ مانے یعنی اس چیز کی رغبت ہو یا نہ ہو ہم اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کریں پھر تقوا پیدا کریں حرام سے بچیں حرام سے بچیں گناہوں سے بچیں اسی طرح سے یعنی غنی ہو ہم یعنی ہم لوگوں کے پاس جو ہے اس کی چاہت نہ کریں بلکہ جو اللہ نے دیا اس میں خوش رہیں لالچی نہ بنیں اور مستغنی ہو جائیں اور پھر خفی یعنی ہم اپنی نیکیوں کو چھپانے والے بنے اپنے مقام کا مرتبے کا صلاحیتوں کا خام اظہار کرنے والے نہ بنے ریاکار نہ بنے بلکہ ہم اخفاء کرنے والے بنے نیکیوں کو چھپائیں مقام کو اپنے چھپائیں اور ہم بقدر ضرورت لوگوں سے معاشرے میں ملاقاتیں وغیرہ کریں جہاں ضروری ہو لیکن بلا وجہ ہم اپنے اوقات کو اس طرح سے نہ ضائع کریں بلکہ اپنے آپ کو برے ماحول سے بچانے کی کوشش کریں خاص طور سے فتنے کے دور میں تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس درس میں ہم نے سیکھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو انصفات سے متصف ہونے کی اور ان صفات کا حامل ہونے کی توفیق دہ فرمائیں ابو الحدا وصطفی اللہ